احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت <تصورت> <hat> زندہ آباد احمدیت زندہ آباد احمدیت زندہ باد احمدیت زندہ باد Ba Zindabad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 اَمْظُنُ نَبِ الْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُمنُونَا بِاللَّهِ وَلَوْ آمَنَ أَهْلُ الْكِتَابِ لَكَانَ خيرا منهم المؤمنون تم بہترین امت ہو جو تمام بنی رہو انسان کی خاطر پیدا کی گئی ہے تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو اور بری باتوں سے روکتے ہو اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو اور اگر اہل کتاب حقیقی ایمان لے آتے تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہوتا ان میں مومن بھی ہیں مگر اکثر ان میں سے بدعمال ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سمین کرام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ریڈیو احمدیہ کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان صفی راجپوت سامین ہمارا یہ پروگرام دراصل سل... تسلسل در ہے اس پروگرام کا جو آٹھ بجے شب ہم نے ایف ایم پوائنٹ سیون پر شروع کیا تھا آج اسٹوڈیوز میں ہمارے مہمان ہیں مکرم محترم حادی علی چوہدری صاحب اور آج کا موضوع تھا توہین رسالت اور اس کی ممکنہ سزا اس حوالے سے ہم بات کر رہے تھے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ ولیہ وسلم کا کیا دستور تھا کیا تعلیم دی گئی اور قرآن کریم اس بابت کیا کہتا ہے ان گزارشات کے بعد پھر سوالات کا سلسلہ شروع کیا گیا اور بہت سے سوالات پروگرام کے پہلے حصے میں ہمیں موصول ہوئے اور مکرمہ محترم ہادی علی چودھری صاحب ان سوالات کے جوابات آپ تک پہنچا رہے تھے یہ سلسلہ جاری رہے گا ہم ابھی بھی سوالات لیں گے لیکن اس سے پہلے ایک تو یہ کہ دو سوال میرے پاس موجود ہیں ان کو ہم پہلے ان کے جوابات لیں گے اور اس سے پہلے میں حادثی صاحب سے درخواست کروں گا کہ مختصراً آج کے موضوع کو ایک دفعہ پھر ہمارے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں اے ایم فائیو تھرٹی پر ہمارے ساتھ شامل ہوا ہیں مختصراً اگر ہم بتا دیں کہ موضوع کیا ہے پھر جو سوالات موجود ہیں اور اس کے بعد آپ کے مزید سوالات ہم پروگرام میں شامل کریں گے جی حادثی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول الکریم والا المعود سامع کرام پہلے پروگرام میں ہم نے توہین رسالت کی سزا قتل ہے یا نہیں اس بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک سیرت کے بارے میں کچھ بیان کیا تھا اور اس نام اس کے ناموس کی حفاظت کے لیے حضرت مسیح عدیہ الصلاۃ وسلام بانی جماعت احمدیہ نے جو اقدام کیے ان کا کچھ ذکر کیا تھا اسی طرح بعض آیات کی روشنی میں یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ اس کی کوئی سزا قرآن کریم مقرر نہیں فرماتا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت دا سے دا یا اپنے اقوال سے ایسا کبھی نہ فیصلہ دیا نہ کوئی ایسا عمل کیا تو یہ دوسرے لوگوں کے بنائے ہوئے فتوے یا ان کے فیصلے ہیں جن کو شریعت سمجھ لیا گیا ہے خلافۂ راشدین نے بھی ایسا کوئی فیصلہ نہیں دیا اور اسی طرح صحابہ کی میں بھی کوئی ایسا طریقہ نظر نہیں آتا ان کے جذبات بعض اوقات بھڑکتے تھے مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم رحمت علیہ وسلم. انہیں دبا دیتی تھی اور انہیں کوئی ایسا اقدام کرنے کی آپ اجازت نہیں دیتے تھے کہ وہ کسی کی ج... کسی کی جان لیں کئی دفعہ ایسا واقعہ ہوا جی صحابہ جو اجازت مانگتے تھے اس اس کا مطلب ہی یہ تھا کہ اجازت نہیں ہے تھی. اگر یہ کام کرنا ہے تو اجازت لے کر کرنا ہے اور ایک بھی موقع ایسا نہیں جب حضرت صلی, صلی, صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہو کہ ہاں تم اس کی گردن اڑا دو بعض دفعہ لوگوں نے آمنے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب توہین سب کی ہے اور سب صحابہ کے سامنے کی ہے مگر وہ صحابہ غیرت نہیں رکھتے تھے جب جو کہ آج کا مولوی دعویٰ کرتا ہے وہ صحابہ عمل کرتے تھے قرآن کریم میں ان کے صحابہ کی تعریفوں میں جو بے شمار الفاظ آئے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعریفی کلمات آئے ہیں وہ غیر معمولی ہیں تو یہ جو صحابہ کی سنت ہے اس کو اپنانا چاہیے yeah. کہ آسلم کے اقوال yeah. تعلیمات قرآنِ کریم کی تعلیمات پر عمل سکھانا چاہیے خود کرنا چاہیے ان پر عمل نظر نہیں آتا اور غیرت کے دعوے ہیں یہ انہی ہنگامہ رائیوں کو دیکھ کر اس شاعر کو جس کو وہ گویا کہ اسی کے اقوال کو شریعت سمجھتے ہیں اور ان کو قابل عمل سمجھ کر قرآن کی تعلیم کو بھی چھوڑ دیتے ہیں وہی وہ کہہ چکا ہے کہ امتی باعث رسوائی پیغمبر ہے yeah. تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی سنت دا. نہیں ہے کوئی فیصلہ نہیں ہے کوئی فیل ایسا نہیں ہے جس سے کوئی یہ سند لے سکے جب ایسا نہیں ملتا تو صاف کہتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت اللہ علیہ وہ معاف کر سکتے تھے دا. ہم نہیں کر سکتے جی, بالکل کیا یہ صحابہ کی پوزیشن نہیں تھی جی آج کے مولوی کی جو پوزیشن ہے صحابہ کی تو بہرحال یہ پوزیشن ہے وہ تو پاک وجود تھے ان میں کیا ہے جھوٹے نارے ہیں اور خلاف سنت رسول خلاف تعلیم قرآن سارے عمل ہے نماز پڑھ لی درست دے دیا یہ تو کوئی بات نہیں باقی عمل دیکھیں کیا کرتے تو روزی کماتے تھے جنگوں میں حصہ لیتے تھے مجاہدے کرتے تھے عبادت کرتے تھے کلیلم لال ما جہ جاؤن راتوں کو وہ خدا کے زور گریا ازاری کرتے تھے اور اصلاح کے لیے نکلتے تھے ہر جگہ ایک دوسرے کی اصلاح کر رہے ہو یہاں تو ہر جگہ فساد کر رہے ہیں فساد کی طرف رغبت دلاتے ہیں قتل و غارت کی طرف غرب رغبت دلاتے ہیں چیخ چلا کر تو یہ سارے اعمال جو ہیں یہ خلاف سنت نبی ہیں خلاف سنت صاحب ہے کہ ہم نہیں معاف کر سکتے قرآنِ کریم کہتا ہے لقد کانہ فی جی. رسول اللہ اسواتُ الحسن تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک پاک نمونہ ہے اس نمونے پر چلو لمان کان یارج اللہ و یوم اللہ کو جو چاہتا ہے اس کے لیے یہ نمونہ ہے جو نہیں چاہتا وہ جہاں مرضی جائے اور یہ اعمال بتاتے ہیں کہ یہ اللہ کو نہیں چاہتے یہ دنیا کو چاہتے ہیں اپنی طاقت دکھانا چاہتے بالکل تو اس سے ہٹنا قرآن کریم کے منافی ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلن کن تم توہی بون اللہ فتح بے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے فتح بےونی میری پیروی کرو ہاں سلم کی پیروی کیا ہے کہ قتل و غارت کرو ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نعرے لگوائے ہیں اعلان کیا ہے ارفا ہوا ہے دیا کمان القتل کہ قتل و غارت یا اپنے ہاتھ اٹھا لو ختم کرو اس کو لقد کاثر القتل و انافع کتنا تم نے قتل و غارت کر لیا ہے قبائل قبائل سے لڑ رہے ہیں لوگ لوگوں سے لڑ رہے ہیں جانے مار رہے ہیں قتل و غارت کر رہے ہیں اس نے کبھی نفع بھی دیا ہے یہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فتح مکہ کے وقت اعلان ہے ساری قوم کو بچایا ہے کہ کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو سارے بچ جائیں ان کو معاف بھی کر دیا ہے پھر یہ بھی فرمایا کہ لا ترج و بادی کو میری باتوں کا انکار یہ حجت الوداع آخری جو تھا حج اس میں آپ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد پھر نہ جانا کہیں انکار نہ کر دینا میری باتوں کا یزر بباز و کمرکاب عباز کہ ایک دوسرے کی گردنیں اڑاتے پھرو آج امت میں کیا ہو رہا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے آپ کو تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ السلام علیکم بے صبر تم تم پر سلامتی ہو جو تم صبر کرتے ہو پھر آپ کو فرمایا اس بر علامہ یلونہ جو یہ لوگ کہتے ہیں کال یعنی یہی ہوتی ہے نا توہین کر دی کوئی بات کر دی کوئی گالی دے دی کوئی اذیت دے دی زبانی کال کے ذریعہ تو علامہ جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کار وض کو ربدانہ داودا ذالد انا ہوا اور اس بارے میں حضرت داود کو یاد کر لیا کر وہ بھی اس طرح کرتے تھے فرمایا فصبر علامہ یقولونہ بصب بے ہمدے رب کا جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کار ان کو بکنے دے جو بکتے ہیں اور اللہ کی تسبیح کر سورج کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اور غروب ہونے سے پہلے بھی اور تاروں کے پھرنے کے وقت بھی تو اس کی تصبیح کر تو یہ ہے کہ عدو جہاں بڑھ گیا شعر و فغا میں حضرت مسیح محدود السلّۃ والسلام نے اسی سنت نبی پر جماعت احمدیہ کو یہ تعلیم دی ہے کہ ادو جب بڑھ گیا شعر و فغ میں نہا ہم ہو گئے جار نہ جماعت احمدیہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خالصتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتی ہے ہاں سلم کے سامنے بھی صحابہ شہید ہوئے مکہ میں حضرت عمار بن یاسف حضرت سمیہ اور پتہ نہیں اور کئی صحابہ ان کو شہید کیا گیا لیکن ایک ذرہ بھی آپ نے اس پر بغاوت کا مادہ نہیں ظاہر کیا سبر ہی کیا ہے اللہ کے حضور نہا ہوئے تو یہ جماعت احمدی کا ہے اس میں شامل ہونا چاہیے یہی ہم دعوت دیتے ہیں کہ یہی حقیقی اسلام ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علیہ وسلم. سنت پر عمل والا اسلام ہے جھوٹے دعوے اور غیرت دکھانے والی بات نہیں ہے فرمایا فصب علامہ یقول نہ وصبِ بحمد رب کا یہ دوبارہ وہی آیت دوسری جگہ سوتہ تاہ میں آئی ہے اور فرمایا وصب علامہ یقولوں وحجرم حجرن جمیلہ اس کا طریقہ یہ بتایا کہ ایسے لوگ جو کرتے ہیں ان سے پرے ہو جاؤ پہلو تہی کر لو تو جذبات نہیں بھڑکیں گے یہ بھی فرمایا فلاں طاقت ماحوم مطہ یوزون فی دیسی کی نگہیں ہیں اگر ایسی بات کرتے ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھو نا پرے ہو جاؤ وا انطاف ہوا تصفہ ہوا تغفروں فین اللّہ غفور الرحیم دیکھے کیا خوبصورت جی. تعلیم ہے کہ اگر تم افو کرو گے درگزر کرو گے اور معاف کر دو گے اور ان کے لیے بخشش طلب کرو گے وہ تغفر کو معاف کر دو گے فین اللّہ غفور الرحیم تو اللہ تعالیٰ تمہیں بھی معاف کرے گا جی تو کیا رسول کے مثلا صاحب ان باتوں پر عمل نہیں تھا کرتے تو یہ سارے فیصلے اور سارے جو قانون بنتے ہیں یہ ان تعلیمات کے خلاف ہے ول یاف ول یسفا ہو اللہ تو بنا یاخفر اللہ علوم کتنی پاک تعلیم ہے کہ اگر تم معاف کرو گے اور ان سے در گزر کرو گے تو کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارا تمہارے ساتھ مغفرت کا سلوک کریں تو یہ مغفرت کہاں ہے ان کے پاس فاف و انہوں وصفا ان اللّہ یُب المحسنین اور ان کو معاف کر اسی طرح اور تعلیمات بھی ہیں کئی آیات ہیں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق اللہ علیہ وسلم. تھا ہمارا ایمان ہے بلکہ ہر سچے مسلمان کا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کو اپنے وجود پر اپنے اعمال پر اپنے اقوال پر اپنے دل پر اور اپنی روح پر جاری فرمایا ہے چنانچہ حضرت عائشہ نے تو یہ گواہی دی ہے کہ آپ کا خلق جو تھا وہ قرآن پر استعمال کانا خلوک و جی. مگر حضرت انس بن مالک رضی الا نے آپ کی زندگی کے آخری لمحات کا بڑے پیارے انداز میں اور انسان ہم سے بھر جاتا ہے کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چہرے کو دیکھا تو وہ قرآن کا ایک ورق تھا سبحان تو یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے ہماری امت کہاں جا رہی ہے اور یہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس پاک وجود کو قبول نہیں کرتے جس کو خدا نے بھیجا ہے جو خدا کے وعدوں کے ساتھ آیا اس کی نصرت کے ساتھ اس کی جماعت آگے بڑھ رہی ہے وہ خدا کی حفاظت میں تھا خدا کی تائید و نصرت کے ساتھ وہ آگے بڑھا اس نے تمام ادیان کے دلائل کو جو آن صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف, علیہ وسلم. خلاف علیہ وسلم. تھے قرآنِ کریم کے خلاف تھے اسلام کے خلاف تھے رد کیا ہے کتابیں پڑھ کے دیکھیں براہین احمدیہ کا کوئی جواب دے سکا ہے قرآن کی حکانیت کو اسلام کی حکانیت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ علیہ وسلم. سچائی کو اور اللہ تعالیٰ کی ہستی کے ثبوتوں کو اس طرح اجاگر کیا ہے کہ کوئی اس کو نہیں توڑ سکتا تو یہ اسلام ہے تو یہ ناموس رسول کی جو بات کرتے ہیں یہ محض دعوے ہیں ان کے پیچھے وہ نمونے موجود نہیں ہیں جو ان کو سچا ثابت کر سکیں بالکل بالکل بہت شکریہ تو سامین یہ تو تھا آج کے پروگرام کا تعارف اور اب ہمارے پاس دو سوالات وقفے پہ جانے سے قبل موجود تھے طارق صاحب نے سوال کیا تھا اور امین صاحب نے طارق صاحب یہ پوچھنا چاہتے تھے کہ بہت سے لوگ ہیں آج کے دور میں جن کا اللہ تعالیٰ پر ہی ایمان نہیں ہے تو اگر ان کا ایمان نہیں ہے تو اس سے کیا توہین ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی اور پھر ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب کوئی مسلمان نہیں ہے تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہی نہیں تو اس پہ توہین کی حد لگا سکتے ہیں یعنی اس کو تو پتہ ہی نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کیا جی بات یہ ہے کہ قرآن کریم کی تعلیم جو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم نازل, صلی اللہ علیہ وسلم. نازل ہوئی ہے بہت عظیم و شان تعلیم ہے اس وجہ سے کہ آنظر صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم. اپنا مقام اور آپ کا ظرف اس تعلیم کو چاہتا تھا جو سب سے عظیم ہو تو اس میں اللہ تعالیٰ نے بڑی وضاحت کے ساتھ وسط قلبی کے ساتھ مومن کو یہ تعلیم دی ہے کہ من شاء فل من و من شاء فل اختیار ہے یہ فری ول کا مسئلہ ہے جبر نہیں کرنا لا راہ فی الدین کوئی مانتا ہے مانے نہیں ماننا تو نہ مانے ہاں سلم کو صاحب بتایا لستا علیہم پہ مستر تو نگران نہیں ہے لستا علیہم پہ جب تو ان پر جبر نہیں کر سکتا اور صاحب بتایا علیک البلاگ و حساب ہم لیں گے اگر اس کو دلائل پہنچے ہیں اس کے باوجود نہیں مانتا تو یہ اللہ تعالیٰ اور اس انسان کا معاملہ ہے ان کے درمیان ہے کسی دوسرے کو اس کے ایمان میں دخل دینے کی ضرورت ہی نہیں تو جب خدا تعالیٰ کہتا ہے کہ جو اپنے خیال اپنے علم اپنی سوچ وجدان کے مطابق جو اقرار کرتا ہے کرے اس کی بھلائی ہے جو نہیں کرتا انکار کر دے پھر اس کا معاملہ میرے ساتھ ہے ٹھیک تو یہ اس سے توہین کیسے ہو سکتی ہے جب خدا خود اجازت دیتا ہے بلکہ جو توہین ابھی میں نے جو آیات پیش کی ہیں اگر کوئی فصبر علامہ یقولون جو وہ کہتے ہیں اس پر صبر کار توہین نہیں ہوتی عجیب بات ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار اور ظلم پر ظلم کرتے جاتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے توہین کر دی اب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا علیہ وسلم؟ فرماتے ہیں جی کبھی اس بات کو بھی تو دیکھیں کہ ہمارا آقا مولا کہتا کیا ہے اس کا ذرف کیا ہے جی. اس کا عرفان کیا ہے وہ حکومت کو کس طرف لانا چاہتا ہے میرا پیارا آقا کیا کیا فرماتا ہے وہ کہتا ہے یہ جو مکہ کے لوگ تھے آنظر صلی اللہ وسلم کے کئی نام رکھتے, رکھتے تھے ہم نے تاریخ میں بھی پڑھا ہے بعض نام قرآن کریم نے بھی جی. دیے ہیں ساحر ہے مجنون ہے اس قسم کے نام ہے ناوز بلّہ تو جو ایک نام ان میں مزم بھی تھا کہ یہ اس کی مذمت کی جاتی ہے ہر جگہ یہ رد ہو گیا ہے جی. یہ نوز بلّہ بہت بڑی تذریل اور تنقیث تھی جو علیہ وسلم کے منہ پر کہتے تھے لیکن قربان جائیں اپنے آکا پر وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ترون کیفا یسرف اللہ ہوں النی نہ ہوں کیا تم دیکھتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح مجھ سے قریش کی ش... گالی گلوچ کو اور اس کی لانت کو مجھ سے دور کر دیا یہ فیصلہ شد بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صلح. ہیں کیفا یسر فلّہ دور کر دیتا ہے مجھ سے جب بھی کوئی بولتا ہے وہ آنسل و تک نہیں پہنچتی م. کیا ہے یش تو مونا مزمامن وہ مجھے گالی دیتے ہیں مزم کہ یعلا نہیں وہ کہتے ہیں یشت مزمم کو گالی دیتے ہیں اور کسی مزمم کو ہی لانت کرتے ہیں وہ انا محمد میں تو محمد ہوں میں تو ایسا ہوں جس کی سب سے زیادہ تعریف کی گئی ہے میں کیسے مزمم ہوں تو وہ مزمم کوئی اور ذات ہے جس طرح یہ ہمارے اس میں صوفیانہ کلام بعض اوقات باب بلے شاہ کا بھی کہتے ہیں نا بے بل آسی مرنا نہیں بلے شوا آسی مرنا نہیں گور پیا کوئی تو وہ جو قبر میں پڑا وہ کوئی اور وجود ہے تو یہ جس مزم کو گالی دیتے ہیں وہ تو میں تو نہیں ہوں میں تو محمد ہوں اس طرح آن سلم نے اپنے سے وہ پر ہی کر دیا جی تو یہ آنسلم کی توہین کیسے ہو سکتی ہے اگر کہتے ہیں کہ علیہ وسلم کی توہین ہوتی ہے تو یہ عانضر سلّم نازو بلّہ غلط بات کہہ رہے ہیں بہت بڑی بات ہے جو آنظر صلی اللہ علیہ وسلم نے تسلی دے دی امت کو جی کہ جی مجھے جو بھی کچھ کہتا رہے وہ مجھ تک نہیں پہنچتی کیفائی یصر اللہ ہو انی شتما قریشن وہ کسی مزم کو گالی دیتے ہیں کسی مزم پر لانت کرتے ہیں میں وہ ہوں نہیں میں تو محمد ہوں تو پھر میری طرف منصوب کیوں کرتے ہوں اب یہی آسیہ والا کیس تھا اس سوال میں بھی ہے جی وہ اگر کہتی ہے میں نے نہیں کی تو خوش ہونا چاہیے کہ اس جی نے جی نہیں کی جی ہاں اس کو مجبور کیا ہے خوف زدہ کر کے ہراس کر کے اس کو اس سے منوایا ہے یا نہیں منوایا اللہ بہتر جانتا ہے لیکن بات کرتے ہیں کہ اس نے اقرار کیا ہے لیکن جب اس کو ضرورت ملی ہے اس نے کہا میں نے نہیں کی کیوں میں کروں تو پھر بعض آ جانا چاہیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خود یہ تعلیم ہے کہ مجھ, مجھ پر گالی نہیں پہنچتی کوئی لانت نہیں پہنچتی اس لیے فکر نہ کریں آپ اپنا کام کریں اپنی اصلاح کریں اور یہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عمل سالے جو ہے وہی اللہ تعالیٰ دیکھے گا ٹھیک ہے کوئی है. غیرت کی باتوں کو اللہ تعالیٰ نے نہیں دیکھنا بالکل بالکل ٹھیک ہے بہت شکریہ سامع پروگرام میں ریڈیو احمدیہ میں آپ کے میزبان سفیر اور میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں مقررہ محترم ہادی علی چودھری صاحب کے سوالات ہیں اور حادث صاحب سے ہم جوابات لے رہے ہیں امین صاحب کا ایک سوال ہمارے نہیں, ساتھ موجود نے, تھا انہوں نے کہا تھا کہ غیر اس... مسلم इस... کو توہین کا الزام یہ جو जी. قانون پاس ہوا ہے اس کے ابھی کسی نے تاریخ بھیجی ہے ویڈیو سی بنا کر اس میں یہ صاف واضح ہے کہ ہمارے فوقہاں نے اس کو رد کیا ہے اور یہ فیصلے دیے ہیں کہ غیر مسلم اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی سزا قتل نہیں ہے ٹھیک ہے اور یہ سارے اس وقت قانون ساز اسمبلی میں پیش بھی ہوئے ہیں اور اس پر سٹے بھی ہوا ہے لیکن پھر کس طرح یہ بن گیا یہ ایک اور معمہ ہے یعنی یہ جو بحثیں ہوئی ہیں اس میں یہ باقاعدہ حوالے پیش ہوئے ہیں امام ابو حنیفہ کے اور دوسرے عمہ کے جی. کہ غیر مسلم کی سزا قتل نہیں ہے جی. حضرت امام ابو حنیفہ کا تو بڑا واضح کال ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ سب سے بڑا ظلم جو ہے گناہ جو ہے شرک ہے جب اس کی ساتھ قتل نہیں ہے تو توہین تو اتنا بڑا ظلم نہیں ہے yeah. نہیں ہے تو اس لحاظ سے یہ جو قانون بنا ہے اس کو بھی دیکھنا چاہیے یہ کس نے بنوایا ہے کیوں بنا ہے اور یہ غلط قانون ہے آئمہ اس کی تائید نہیں کرتے ٹھیک ہے اب امین صاحب کے سوال کو لیتے ہیں جی انہوں نے وہی بات دوبارہ دہرائی ہے ہٹ دھرمی والی بات ہے ہمیں کہتے ہیں کہ ابن مریم کا نام لیا ہے تو ہم کیوں نہیں مانتے بھائی ہم ان حقائق پر ابن مریم ہی مانتے ہیں آنے والا ابن مریم ہی ہے لیکن یہ آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ قرآن کریم کس طرح ابن مریم بناتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کس طرح انسان کو ابن مریم بناتی ہے وہ عیسیٰ بھی بناتی ہے اور ابن مریم بھی بناتی ہے صورت تحریم کے دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ دو عورتوں کی مثال دیتا ہے کافروں کی مثال سے اور دو عورتوں کی مومنوں سے مثال دیتا ہے اور ان میں مریم ماں بنت عمران اللہ تی آسانت فر جہاں فیہ نہ من روحنا وہ صدہ کاتب کل و تو یہ جو ابن عیسیٰ سے ابن مریم بننا ہے یہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ حضرت مریم جو تھیں وہ صدیقیت کے مقام پر تھی صدا قتب کل تو جب مقامِ صدیقیت پر انسان پہنچتا ہے وہ مریمی حالت میں ہوتا ہے وہ اموہ صدیقہ قرآنِ کریم دوسری جگہ اس کی تصدیق فرماتا جی ہے اور جب اللہ تعالیٰ نفخ روح کرتا ہے تو صدیقیت سے نبوت عطا کرتا ہے پھر عیسیٰ پیدا ہوتا ہے تو یہ قرآن کریم مومنوں کی مثال ہے مثال دیتا ہے ایک وہ ہے جو عمراتہ فرعون ہے اس پر کسی نہ کسی حالت میں فرونیت غالب رہتی ہے جس طرح مرد کے تحت ہوتی ہے بیوی اسی طرح وہ بعض اوقات اس سے غلطیاں ہوتی ہیں شیطان یا فرونی جذبات جو ہیں وہ اس پر حاوی ہوتے ہیں ایسے مومن پر <تصفح> مثال اس کی مومن پر ہی ہے اور دو عورتیں جو اس سے پہلے ذکر ہے وہ حضرت نوع اور حضرت لود کی بیوی کے مثال دی وہ کافروں والی ہے مثال تو مومنوں میں جو دو مثالیں ہیں اس میں مریم حضرت مریم کی جو مثال ہے وہ حضرت مریم وہ نہیں ہیں جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھیں بلکہ مقام مریمیت پر وہ شخص ہے جو صدیقیت کے مقام پر پہنچ کر پھر نفخ روح کے ذریعہ عیسیٰ بنتا ہے وہ ابن مریم ہے تو یہ آپ ان مسائل کو کیسے سمجھ سکتے ہیں امین صاحب یہ تصوف کی کتابوں میں جا کر پڑھیں یہ آپ کے صوفیہ نے ان کو حل کیا ہے میں نے پچھلے پروگرام میں اس کا ذکر بھی کیا تھا کہ بریلوی عالم اس نے واضح طور پر لکھا ہے کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرام میں حالت مریم سے نکل کر مقامِ عیسویت پر پہنچے ہیں. یہ میں پھر آپ کو اس کا حوالہ پیش کر دوں گا ابھی میں نہیں بتاتا لیکن آپ ذرا غور کریں اس جو پروسیس ہے کہ کس طرح مقامِ صدیقیت سے اللہ تعالیٰ مومنوں کو مقام عیسوی تک پہنچاتا ہے مقام مریمیت سے مقام عیسویت تک ایک تو یہ ہے دوسرا جو میں نے بات عرض کی تھی کہ یہ خطاب ہے صحابہ کو اگر آپ ابن مریم اصل لیتے ہیں تو پھر صحابہ کی زندگی میں اس ابن مریم کو آنا چاہیے تھا کہ نہیں آنا چاہیے تھا hmm. صحابہ آپ تمسیلی لیتے ہیں اگلے زمانے کے لوگ لیتے ہیں جو ابھی آئے بھی نہیں جا. ابھی حضرت عیسیٰ نے نازل ہونا ہے آپ کے عیسیٰ نے وہ عیسیٰ جو بنی اسرائیل کے تھے وہ تو وفات پا چکے ہیں قرآن کریم میں ذکر ہے آپ کہتے ہیں وہ رسول نہیں ہوں گے وہ قرآن کریم کہتا ہے وہ رسول ہوں گے تو سمجھ بھائی میرے آپ کو نہیں آتی اور آپ سمجھنا نہیں چاہتے اگر آپ سمجھنا چاہتے ہوں جو جو میں نے صورت تحریم کی آیت کی بات کی ہے اس کو امام امام نے کشاف میں ذکر کیا ہے علامہ زبخشری نے تفسیر کشاف میں امام بزاوی نہیں علامہ زبخشری نے اور انہوں نے لکھا ہے وہ کل و من قانفی صفت ماں حضرت مریم اور عیسیٰ کے صفت میں جو بھی ہوں گے وہ اس وہ مراد ہے تو بھائی میرے یہ جو مسئلے ہیں یہ آپ کی پہنچ سے بالا ہیں ٹھنڈے دل سے تحقیق کریں اور اسلامی حقیقتوں کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تاثیرات روحانیہ کو دیکھیں تو کتنوں کو عیسیٰ بنایا ہے حضرت معین الدین نہیں فرماتے کہ دم بدم اندر دم اندر معین مم دم بدم اندر معین کیا ہے روح القدس اندر معین مے دمد جی. من ام گویم مگر من عیصہ ایسانی ایسا شدم جی. بدم روح القدس اندر معینے میں میں گویم مگر من عیسیٰ اے ثانی شدم اسی طرح ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عیسیٰ مریمی منم حیدر شیر نر منم احمد آشمی منم من منم من, منم،, من منم کہ میں میں ہوں میں میں نہیں لیکن میں عیسیٰ مریمی بھی ہوں میں حیدر شیر نار بھی ہوں اور میں احمد آشمی بھی ہوں صلی, صلی, صلی تو بھائی یہ اس عالم محفیت میں دعوے کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ صد ہزارہ یوسف بینم درین چاہے ذکر۔ کہ آپ کی ٹھوڑی کے گڑے میں بھی صد ہزارہ یوسف ہیں ایسے خوبصورت ایسے حسین وجود ہیں یہ ساری خوبصورتی اور حسن جو ہے یہ آپ کی اس بلند روحانیت کا ہے جو صرف آپ کو عطا ہوئی ہے کیا فرمایا کہ صد ہزارہ یوسف بینم درین چاہے ذکر۔ وہ مسیح نصری شد ازدم بے آپ کے ایک دم سے ہزاروں مسیح ناصری پیدا ہوتے ہیں یہ قوت قدسیہ اسلام کی تعلیم کی آپ کہاں پھرتے ہیں آپ تو جن کے پیچھے ہیں ان کا تو ان ایسے روحانیت کے احساسات کا پہنچ بھی نہیں کبھی تصور بھی نہیں کر سکتے تو بھائی میرے آپ یہ جی سمجھیں ان مسئلوں کے یہ جی بہت عظیم و شان مسئلے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قدسیہ کو ظاہر کرتے ہیں آپ کا اگلا سوال تھا کہ پانچ ہزار سال تک جتنے نبی گزرے صاحب کے نام لے لیے تو یہ اس کے لیے مقدر تھا قرآن کریم کہتا ہے وائزر رسول و کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوت قوسیہ کی وجہ سے وہ تمام رسول ان کی شان ان کے صفات وقت مقررہ پر اس شخص اس وجود میں کٹھے کر کے لائے جائیں گے اسی لیے حضرت مصّی السلام کو الحام ہوا جری اللہ فی ہومبیا جی. کہ اللہ کا نبی جن. ہے جو نبیوں کے اللہ کا پہلوان ہے جو نبیوں کے پیرائے میں آیا اور اسی طرح میں نے بتایا تھا بہار میں بھی ہے کہ ضیا بے طب تیل تل وہ نبیوں کے ذخیرے کے ساتھ آئے گا اور وہ آ کر اعلان کیا کرے گا کہ میں ہی ابراہیم ہوں میں ہی اسماعیل ہوں میں ہی موسا ہوں میں ہی عیسیٰ ہوں اور ان کے جو تابعین تھے وہ بھی اور میں ہی محمد ہوں اور میں ہی علی ہوں تو یہ ان کے شیعوں کی کتاب میں بھی یہ بات مسلمہ ہے کہ اس میں سارے وجود کٹھے ہوں گے تو اس میں آپ کو انکار کیسے ہو سکتا ہے اگر کرنا ہے تو کریں آپ کی مرضی ہے بالکل پھر آپ کا سوال تھا کہ کسی نے دعویٰ کیا ہے تو بھائی میرے اس میں آپ کو فکر والی کون سی بات ہے اللہ تعالیٰ نے صاف واضح فرمایا ہے قرآن کریم میں اس میں کسی کو نہ مارنے کی ضرورت ہے نہ کوئی فکر کی ضرورت ہے جو سچا ہے وہ اپنی سچائی ثابت کرے گا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا کو صادق یا کو کاض فالح قاز کہ اگر وہ دعویٰ کرنے والا جھوٹا ہے تو اس کے جھوٹ کا وہ بال اس پر پڑے گا وائن جکو سادے کن یوسب کم بعض اللہ زی کم. اگر وہ سچا ہے تو اس کے سچائی کے نشان بعض تم کو پہنچیں گے وہ ضرور تو مشاہدہ کرو گے تو اس لیے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو ہمیں کہتے ہیں ہم کیوں نہیں مانتے ہم نے سچے کو مان لیا ہے آگے کوئی آئے گا اس کو بھی مانیں گے اگر وہ سچا ہوگا ہم تو ماننے والوں میں انکار کرنے والوں میں سے آپ ہیں آپ نے سچے کا انکار کیا ہے تو پھر یہ معاملہ آپ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہے ہم نے سچے کو مانا ہے اس کے بعد جو کوئی دعویٰ کرے اس کا اپنا مسئلہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا مسئلہ ہے ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کے اندر وہ سچائی کے معیار سچائی کے ثبوت ثابت کر دے گا تو پھر ہمیں ماننے سے انکار نہیں ہے چلیے بہت بہت شکریہ بہت شکریہ حادث صاحب سامعین پروگرام جاری ہے ریڈیو احمدیہ اور میں آپ میزبان ہوں سفیر راجپوت میرے ساتھ مکرم و محترم ہادی علی چودھری صاحب آج موجود ہیں پروگرام میں براہ راست سوالات کے لیے ہمارے پاس تقریباً پندرہ منٹ سے بیس منٹ کا وقت موجود ہے اس کے بعد ہم آپ کی خدمت میں امام جماعت احمدیہ حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخام ایدہ اللہ تعالیٰ بن حصف العزیز کے خطبۂ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے آج کا جو پروگرام ہے یہ ریڈیو احمدیہ کی اردو کی پیشکش ہے جو ہر اتوار کو آپ کے لیے کی جاتی ہے پروگرام ہمارا آٹھ بجے شب ایف ایم ہنڈریڈ پوائنٹ پر براہ راست نشریات سے شروع ہوتا ہے پروگرام کے پہلے حصے میں بھی آپ کے بہت سے سوالات تھے اور ابھی مجھے اسٹوڈیوز کنٹرول سے بتایا گیا کہ کچھ سوالات ہمارے ساتھ کچھ کالرز موجود تھے آپ اگر چاہیں تو دوبارہ ریڈیو احمدیہ میں کال کر سکتے ہیں اپنے سوال کے ساتھ ریڈیو احمدیہ کا حصہ بن سکتے ہیں اس وقت ہم آپ کے سوالات لیں گے اور آخری دو تین سوال پروگرام میں شامل کریں گے جس کے بعد ہم اگلے پروگرام میں پھر مزید سوالات لیں گے اقبال صاحب میرے ساتھ ٹیلیفون لائن پر موجود ہیں ایک دفعہ پھر اقبال صاحب کو ریڈیو احمدیہ میں خوش آمدید کہیں گے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ جی اقبال صاحب آپ آن ایئر ہیں سوال یہ ہے اقبال صاحب جی بات یہ ہے کہ ابھی آپ مطلب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جی وہ امبیا دیکھیں سمپل سی بات ہے جو مطلب عدالت کی اگر احانت کی جائے اگر عدالت کے بارے میں غلط کہا جائے تو اس کی سزا ہے تو جو انبیاء کے بارے میں مطلب اگر کوئی برا کہے اور ایک ایسے کنٹری کے اندر جس کی بیس ایک ریلیجن ہے تو اس کی کیا سزا نہیں ہے کیا صبر کا مطلب اس کے اندر پہلو اختیار کیا جائے ہر جگہ بورڈ لگے ہو نوٹس لگے ہو امبیا کے لیے اہانت آنے جملے ہو اور پھر اس پہ کہا جائے کہ صبر کرو آپ لوگوں کا کیا اس میں وہ ہے اور پھر حضرت جو آپ کے جو نبی تھے وہ تو کتابیں لکھتے تھے اور بہت کچھ بولتے بھی تھے کہ جو کوئی مطلب جو تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط کہتا تھا کتابیں بھی لکھتے تھے آپ لوگ ہیں اپنے کو بچانے کے لیے آپ کو آپ کے سوال میں آ گیا بہت شکریہ آپ کے سوال کا میرے ساتھ اس وقت صاحب ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پہلے ساجد صاحب کی کال لیتے ہیں ساجد صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جی میں آپ لوگوں کو ایک اور موقع طا کر دیا وہ تو جو مخالفت کر رہا ہے اس کا قانون کی وہ تو ایک چھوٹا سا گروہ ہے آپ کو یہ کیوں نہیں آتا کہ اسی ملک کا سپریم کورٹ ہے جس نے اس کو عورت کو بری کر دیا ہے تو آپ چند لوگوں کے پیچھے لگ کے پوری قوم کو بدنام کرنے میں لگے ہوئے ہیں اس طرح تو آپ کا وہ مرزا صاحب جو ہے ان کی سچائی حساب نہیں ہوگی نا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں نے کچھ پڑھی ہے اس میں انہوں نے فرمایا کہ ان میں سے کوئی بھی اس وقت تک کامل مامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ میں اس کو اس کے جان مال اپنے بچوں ماں باپ سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں تو اب تو اس میں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں؟ اگر کسی نے نہیں کی وہ ان کی شان میں گستاخی تو اس کو سزا دی جائے تو لیکن وہ مسلمان ملک ہے اگر وہاں پہ وہ دوسرا السلام کی شان میں گستاخی کرنے والے کے لیے سزا ہے تو یہاں پہ آپ یہودیوں کے لیے وہ کر کے بات دکھائیں نہ پھر میں آپ کو مانوں کہ ہاں جی آپ بالکل صحیح وہ کیا کہتے بات رہے ہیں بات ہیں اپنی جن آپ تبلیغ کیا کریں آپ ایسے لگتا ہے جیسے جیسے وہ کے لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ وہ تارک فتح ہے اسی طرح آپ لوگوں کا کام ہے کہ شروع ہو جاؤ پاکستانیوں کے سلام بہت شکریہ بہت شکریہ ساجد صاحب آپ کی سمجھ کا اور آپ کے سوال کا ایسی اصل میں کوئی بھی بات نہیں کی گی لیکن میں یہ استحقاق اپنے اسٹوڈیو سے موجود مہمان کو دوں گا طارق صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں انہیں بھی خوش آمدید کہیں گے طارق صاحب السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ طارق صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ آن ہیں طارق صاحب کی کال ڈراپ ہو گئی ہے تو ہمارے ساتھ موجود ہیں اقبال صاحب اور ساجد صاحب کے سوالات جی یہ آپ ذرا دہرائیں گے مجھے آواز کٹ رہی تھی سمجھ نہیں آئی کوئی وہ ایک دلیل سی دینا چاہ رہے ہیں کہ اگر عدالت کی توہین ہو تو توہین عدالت لگتی ہے تو اگر ایک نبی کی توہین کی جائے تو اس پہ کیوں سزا نہیں ہونی چاہیے توہین رسالت اگر ہو تو اس کی سزا کیوں نہیں ہونی چاہیے اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ آپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ صبر کرو صبر کرو چاہے وہ پاکستان میں یا کسی ملک میں نوٹس لگے ہوں بورڈ لگے ہوں جس پہ توہین رسالت ہو رہی ہو تو ہم صبر ہی کرتے چلے جائیں گے تو ایسا صبر کا آپ کیوں کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا نہیں برداشت کر سکتے تو یہ ان کی ساری بات تھی وبرکاتہ جی وعلیکم السلام جی میری لائن حضرت علی کرم اللہ کی ضرور چوری ہوگی کسی غیر مسلم نے کر لی تھی تو ان کا کیس چلا گیا کاضی کے سامنے تو قاضی نے جب پوچھا تو انہوں نے کہا جی آپ کے جو ایویڈینس کافی ہے کیا ان کو پتہ نہیں تھا یہ خلیفہ راشد ہے ان کو یقین نہیں تھا کہ یہ ہمارے خلیفہ ہیں اور ان کی تو بات غلط ہو ہی نہیں سکتی تو عدالت نے فیصلہ غیر مسلم کے حق میں دے دیا تو وہ انسپائر ہو گیا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تو है یہ, है یہ تو اسلام کی مثال ہے اسی طرح غزبہ کے دوران ایک غیر مسلم تھوک دیا تو پیچھے ہٹ گئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ تو میرا ذاتی معاملہ ہو گیا تو اسلام تو دیتا ہی درس افو درگزر اور معاف کرنے کا ہے وعلیکم السلام جی حدیث جی اقبال صاحب نے یہ جو بات کی ہے یہی ہم فرق سمجھانا چاہتے ہیں اس میں جذبات والی بات نہیں ہے جب میں کس کی آیات پڑھ رہا ہوں قرآن کریم کی آیات پڑھ رہا ہوں اگر اقبال صاحب کو قرآن کریم پر ایمان نہیں ہے اور اس پر عمل نہیں کر سکتے اپنی غیرت کے پیچھے چلنا ہے تو قرآن کا پھر دعویٰ کیوں کرتے ہیں اس سے منسلک کیوں ہیں ٹھیک ہے اصل بات یہی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ علیہ وسلم. پوری امت کو صبر کی تعلیم ہے کہ اس پر انگیخت نہیں ہونا میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سبق دیا کہ میری حانت نہیں ہوتی جالانی محمد اللہ تعالیٰ نے مجھے محمد بنایا ہے قابل تعریف بنایا ہے فرشتے تک درود بھیجتے ہیں تو کوئی اگر بک بک کرتا ہے تو اس سے آن وسلم کا کیا جاتا ہے ٹھیک ہے جتنے بڑے بادشاہ جتنے بڑے حکمران ہوں لوگ ان کے خلاف بولتے چلے جاتے ہیں. ان کا کچھ بھی نہیں جاتا وہ کام کرتے چلے جاتے ہیں اپنے منصب پر قائم رہتے ہیں سب کچھ ہوتا رہتا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حفاظت جن کے ناموس کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لے لیا کہ آپ کو محمد بنایا ہے تو کوئی جو مرضی کہتا رہے آسلم نے خود فیصلہ دیا ہے تو آپ صحابہ سے بڑھ کر غیرت نہیں ہو سکتے سیدھی بات ہے ان کے اسلوب سمجھنے کی کوشش کریں گے تو ایسی باتیں نہیں کریں گے ہاں آپ نے بات کی ہے کہ عدالت کی توہین کرے تو اس کو سزا ہوتی ہے یہ عدالت کا مسئلہ ہے اس کا है. قرآن سے اس طرح تعلق نہیں ٹھیک وہ مسلمانوں کا ایک ملک ہے مسلمانوں کی عدالت ہے ان کا جو عدالت ہے ان کا جو فیصلہ ہے یا ان کا جو قانون ہے وہ ان کا ہے قرآن کریم کا نہیں ہے اب یہی ابھی تارک صاحب نے مثال دی کہ حضرت علی جو خلیفہ راشد تھے ان کے دعوے پر اس نے قاضی نے کہا کہ نہیں فیصلہ ان کے خلاف دے دیا حضرت علی کے خلاف جی تو گویا حضرت علی نوز بلا جھوٹ بول رہے تھے لیکن عدالت جو ہے وہ شواہد دیکھتی ہے ثبوت مانگتی ہے صرف دعووں پر نہیں جاتی ٹھیک ہے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ اس وقت کوئی وہ کیا کہتے ثبوت نہیں دے گواہی نہیں پیش کر سکتے ہوں گے ٹھیک ہے تو عدالت نے تو کوائف پر فیصلہ کرنا ہے تو لیکن جو عدالت قانون بناتی ہے وہ عدالت کا ہے اس کو قرآن کے ساتھ کیوں اس میں شامل کرتے ہیں قرآن پر آپ عمل نہیں کرنا چاہتے عدالت کے فیصلوں کو حاوی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کا یہی حال ہوا جو ہو رہا ہے کیوں پاکستان مصیبتوں سے نہیں نکل رہا نام لگاتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ یہ نعرہ ہے لیکن اس اللہ کی توحید کو تو دیکھیں شرک میں چلے جاتے ہیں کہ قرآن کو نہیں ماننا اس کی تعلیم کو صبر نہیں کرنا بلکہ قطر و غالت کرنا ہے تو یہ تو اس طرح تو بات نہیں بنے گی اس دوسرا دوسرا اپنا جی. سوال حادی صاحب ان کا یاد آ گیا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے جو مرزا غلام احمد قادیانی صاحب مسیح معود الحمدی معود علیہ السلات وسلام ہیں हم. انہوں نے بھی تو بہت سی کتابیں لکھیں جب حضور صلی اللہ علیہ و کے بارے میں الفاظ استعمال کیے گئے یا ان کی گستاخی کی گئی اب آپ نے بڑا سافٹ امیج لے لیا دوسری بات انہوں کی تھی. نہیں اس میں خلاف کون سی بات ہے حضرت مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ تعالیٰ کے فضل سے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم. ناموس کی حفاظت کی ہے تمام علماء جو تھے یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کو ثابت نہیں کر سکتے تھے ان اعتراضات کے جواب نہیں دے سکتے تھے یہ سارا منظر ہے حضرت مسیح معود اللہ السلات نے وہ جواب دیے ہیں تو اس میں جواب دینے کا توہین کے ساتھ کیا تعلق ہے جی حضرت وسیم السلام نے یہ سکھایا ہے کہ قانون ہاتھ میں نہیں لینا قتل و غارت نہیں کرنا جو اسلم کا نمونہ ہے وہ اختیار کرنا ہے تو آپ یہ کون سی بات کہاں ملا رہے ہیں یہ تو مجھے سمجھ ہی نہیں آئی بالکل حضرت مسیحم محمود اسلام نے تو صاحب بتایا ہے میں نے ابھی شعر بھی پڑھا تھا ادو جب بڑھ گیا شعر و میں نہا ہم ہو گئے یار نہا میں یہ نمونہ ہے کہ اگر آنظلّہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی بات کرتا ہے تو استغفار کرنا چاہیے اپنی کمزوریاں دینے یا اللہ علیہ وسلم کیا نمونہ دکھانا چاہیے دیکھیں یا پھر کس طرح لوگ اسلام کی طرف آتے ہیں ابھی تارک صاحب نے یہ مثال بھی دی تھی کہ وہ شخص جو تھا جس کے خلا جس کے حق میں فیصلہ دے دیا حضرت علی کے خلاف اور اس کے حق میں تو اس نے اسلام قبول کر لیا کہ یہ وہ انصاف کی بات ہے تو یہ سارا اسلام ہے جو ہمیں اپنانا چاہیے اس میں ترقی ہوتی ہے جو پازیٹو سائڈ ہے مثبت انداز ہیں وہ انسان میں آتے ہیں منفی چیزیں نکلتی چلی جاتی ہیں نعروں میں اور جھوٹی غیرت کے دعووں میں کیا عمل اگر نہیں ہے تو یہ دعوے جھوٹے ہیں لیکن آپ دیکھیں گے اس کی تعلیم کو ان کے طرز عمل کو کہ وہ عمل کرتے تھے اور ان کی غیرت بہت زیادہ تھی مگر آنظر صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم نہیں تھا اس لیے اپنی غیرت کو اس کے تابع رکھتے تھے اسے اس آگے نہیں بڑھنے دیتے تھے تو یہ جو آپ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہم معاف نہیں کر سکتے یہ نعرہ کس کا ہے آنسلم نے نہیں لگایا خلافا نے نہیں لگایا صحابہ نہیں لگایا کس نے لگایا کسی نے آپ کے اندر داخل کر دیا آپ اس کو لے کر چل پڑے ہیں کہ جی ہم معاف نہیں کر سکتے کیوں نہیں کر سکتے قرآن کے خلاف چلنا ہے یہ تو غیرت کا کوئی انداز نہیں ہے کہ اس سے قرآن کریم کو غلط کر دیں ناوز بلّہ تو بھائی میرے یہ سمجھنے کی باتیں ہیں ان کو غور کر کے ٹھنڈے دل سے سنت نبی کو اپنانا چاہیے اسی میں برکت ہے اور وہی وہ قیامت تک چلنی ہے یہ وقتی حل گلے ہیں یہ نکل جانے ہیں انشاءاللہ چلی ساجد صاحب کا سوال تھا اس کے بعد یہ بھی آواز ٹوٹ رہی تھی میں پکڑ نہیں سکا ساجد صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک موقع مل گیا خادم رضوی نے دے دیا اب آپ چل لو پیچھے لگ کے اور پاکستان کے خلاف یا اسلام کے خلاف آپ پھر بات شروع کر دیے جبکہ حدیث میں آتا ہے کہ تمہارا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہوتا جب تک کہ میں یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں اپنی جان اپنے ماں باپ اور اپنے تمام عزیز عزیزوں سے عزیز نہ ہو جاؤں تو بس اس حدیث کے پیش نظر جو توہین کرتا ہے اس کو سزا تو دینی چاہیے ساجہ صاحب یہ آپ نے ہم پر الزام لگایا جو جھوٹا الزام ہے کہ ہم پاکستان کے خلاف کرتے ہیں ہم پاکستان خلاف قتن نہیں کرتے وہ ہمارا وطن عزیز ہے ہم نے اس کے لیے قربانیاں دی ہیں اور ہم نے بنایا ہے یہ ہمارا ملک ہے یہ جو اس طرح کے لوگ آئے ہیں یہ تو لوٹ کے کھا گئے ہیں ان کو اپنے نعروں سے اور, اور خادم رضوی تو آج کی بات ہے قانون کس نے بنایا تھا کون لوگ تھے بنانے والے جو ساری امت کو کہتے ہیں کہ ایک طرف کر دیا اور جماعت احمدیہ کو دوسری طرف تو یہ تو عنظر صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے <تصفح> کے خلاف آپ کو کسی اور کونے اور اور کونے میں دھکیل گئے ہیں جو اصل فرقہ ہے جو آنر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ماں انا علیہ و صابی وہ ایک فرقہ ہے تو وہ تو واضح طور پر قانون جنہوں نے بنایا ہے ان کو دیکھیں تو یہ آج انہوں نے موقع نہیں دیا ہم ہر اس چیز کے خلاف ہیں جو خلاف سنت نبی خلاف قرآن ہے اور خلاف پاکستان ہے یہ سارے اعمال جو آپ لوگوں نے کیے ہیں جماعت احمدیہ کے خلاف آپ دیکھیں کہ یہ اس کی وجہ سے پاکستان کہاں پہنچا ہے جب احمدی اس میں شامل تھے خدمت کرتے تھے پاکستان کا ایک وقار اور اس کی عزت تھی جماعت احمدیہ کی وجہ سے بھی عزت قائم تھی جب سے یہ آپ نے قدم لیا ہے آپ کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں صاحب بصیرت لوگ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں تو یہ اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کبھی بھی پاکستان کے مخالفت میں بلکہ جس ملک میں رہتی ہے کسی ملک کے خلاف بھی بات نہیں کرتی ہاں غلط آدمی غلط ہے چاہے وہ کوئی تحریک ہے کوئی فرقہ ہے کوئی اے اے کیا کہتے ہیں پارٹی ہے جو بھی ہے خلاف قرآن خلاف سنت نبی صلی اللہ اس کو ہم نے غلطی کہنا ہے اس کو ہم مداہنت نہیں کرتے کہ ہم اس کے اصولوں پر ہم بک جائیں تو اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کردار رکھتی ہے ایک ایمان رکھتی ہے اور اس کردار اور ایمان کی وجہ سے جو دراصل اللہ پر اور اپنے پاک نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان, ایمان ہے اس کی وجہ سے ساری قربانیاں دے رہی ہے جماعت احمدیہ کلمہ لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی اس کو م توڑتا, م توڑتا م کون م ہے اس کو نالیوں میں کون پھینکتا ہے مردوں کو قبروں سے کون کھارتا ہے یہ پاکستان نہیں اس کے وہ لوگ ہیں جو غلط ہے نکالتے جی ایک طرف کہتے ہیں پاکستان کا مطلب کیا الہ الا اللہ لا دوسری طرف کلمہ لگا ہوا دیکھیں تو خون کھول جاتا ہے کلمے کے خلاف تو کوئی دیکھیں کہاں چلے گئے ہیں کس طرف رخ ہو گیا ہے لیکن اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کا امام اب بھی شروع سے لے کر اب تک اور آگے بھی انشاءاللہ یہی تعلیم دیتا رہے گا اس ملک کے لیے دعائیں کرو جی ہاں اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ کی دعائیں ہیں جو اس ملک کو جتنا بھی سنبھال سکتی ہیں سنبھال رہی ہیں مگر آپ لوگوں کا زور ایسا ہے کہ اس کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں خدا تعالیٰ جن باتوں کو نہیں تعلیم دیتا وہ کرتے ہیں راگ وہ گاتے ہیں جس کو آسمان گاتا نہیں وہ ارادے ہیں کہ جو ہیں برخلاف شہر جا رہا چلیے سات وہ جو حدیث انہوں نے پیش کی ہے جی. اور اس سے استدال یہ ہے کہ پیار کا تعلق صرف اتنا سا ہے کہ میں دوسرے کی جان لے لوں ہاں دیکھیں اس میں جو حدیث ہے بڑی یہ آیت بھی ہے قرآن کریم کی کہ اللہ اور رسول سے جب تک انسان اپنے مال بال بچوں اور تجارتن تک سونا ہا تخونا کسادہ اور تمہارے گھر ہیں اور اس طرح ساری جو تجارتیں ہیں بزنس ہیں جب تک ان سے یعنی بال بچہ خاندان ان سے جب تک اللہ اور اس کے رسول عزیز نہ ہوں انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا تو اس کے تقاضے کیا ہیں جی کہ عمل نہ کرو قرآن تعلیم پر عمل نہ کرو اس کے تقاضے یہ ہیں کہ اس پر عمل کرو اتنی دعائیں کرو اتنا خدا کے آگے جھکو اور رسول اور خدا تعالیٰ کی تعلیم پر عمل کرو تو رسول کیا تعلیم دیتا ہے کہ معاف کرو اللہ تعلیم دیتا ہے کہ معاف کرو اور توہین نہیں ہوتی فص بھی رلامہ یقول ہونا جو وہ کہتے ہیں ان پر صبر کرو اور اگر اس سے اذیت بھی محسوس کرتے ہو پھر بھی صبر کرو تو یہ تعلیمات قرآن کریم کی ہیں اس کو چھوڑ کر آپ کس طرح خدا کے محبوب بن سکتے ہیں اپنی انا کو اپنے غصوں کو اپنی جھوٹی غیرتوں کو تو آپ چھوڑ نہیں سکتے اور ہمیں یہ آیات اور وہ سناتے ہیں اللہ کے فضل سے جماعت احمدیہ کہ افراد اسی پر قائم ہیں مالی قربانیاں کرتے چلے جاتے ہیں جانی قربانیاں کرتے چلے جاتے ہیں قرآن کریم کے اشاعت کر رہے ہیں تبلیغ کے لیے نکل رہے ہیں دن رات کام ہو رہا ہے رضاکارانہ بھی ہو رہا ہے اور ویسے بھی ہو رہا ہے تو یہ کون لگا ہوا ہے بحثیت جماعت دیکھیں بحثیت افراد دیکھیں اللہ کو سب چیزوں سے رسول کو سب چیزوں سے عزیز جانتے ہیں آپ کے پاس کیا ہے کلمہ توڑو خلاف تعلیم ہر کام کرو ذرا گن کے دیکھیں کہ کیا کچھ ہو چکا ہے ہمارے ملک میں کہاں اسلامی تعلیم ہے نماز وہ عبادت کرتے ہیں تو ناچ ناچ کے کر رہے ہیں نماز کی اصل شکل بھی بگاڑ دی ہے مردوں کو انسانوں کو سجدے کر رہے ہیں یہ آپ کی محبت ہے خدا تعالیٰ اور تانے ہمیں دیتے ہیں کبھی آ کے ہمارے پاس دیکھیں کہ ہم کون لوگ ہیں اور حضرت مسیح السلام نے رسول کریم کی کیسی محبت سے ہمیں سرساڑ کیا بہت بہت شکریہ حادث صاحب بہت بہت شکریہ پروگرام میں میرے پاس آخری تین منٹ ہی ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ بس اب آپ اپنے پروگرام کو جو اختتامی کلمات ہیں وہ ہمیں بتائیے کیونکہ اس کے بعد پھر ہمیں خطبہ جمعہ کی ریکارڈنگ لگانی ہے اچھا جی جی ہاں میں اس میں جو حضرت مسلم رضی اللہ عنہ نے جماعت کو اس غیرت کے بارے میں سبق دیا ہے جی اس کا میں ذکر کرتا ہوں انہیں کے الفاظ میں چلیے بہت شکیہ. تو اس دوران ہمارے وہ کالرز جو ہولڈ پہ تھے میں ان سے معذرت چاہتا ہوں کیونکہ پروگرام میرے پاس اب وقت نہیں ہے مزید کالس کے لیے بس ہم آپ اپنے پروگرام کے اختتام کی طرف بڑھیں گے یہ جو رسالہ ورتمان اور وہ راج پال کا قصہ ہے علم دین نے وہ جس کو غازی کہتے ہیں اس نے اس کو قتل بھی کر دیا پھر ایک اور مضمون لکھا گیا رسالہ ورتمان میں اور اس پر بھی مسلمان بھڑ کے اس کو پھر سزا بھی ہوئی گورنمنٹ میں اقدام لیے تو اس پر حضرت مسلم اور رضرانوں نے جو اظہار فرمایا وہ دیکھیں فرماتے ہیں میرا دل غمگین ہے کیونکہ میں اپنے آقا اپنے سردار حضرت محمد وسلم کی حتیٰ کے عزت کی قیمت ایک سال کے جیل خانے کو نہیں قرار دیتا میں ان لوگوں کی طرح جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دینے والے کی سزا قتل ہے ایک آدمی کی جان کو بھی اس کی قیمت قرار نہیں دیتا میں دنیا کی موت کو بھی اس کی قیمت قرار نہیں دیتا بلکہ میں اگلے پچھلے سب کفار کے قتل کو بھی اس کی قیمت قرار نہیں دیتا کیونکہ میرے آکا کی عزت اس سے بالا ہے کہ کسی فرد یا جماعت کا قتل اس کی قیمت قرار دیا جائے کیونکہ کیا یہ سچ نہیں ہے کہ میرا آقا دنیا کو جلانے کے لیے آیا تھا یعنی جلا जला دینے جمکانے کے لیے آیا نہ مارنے کے لیے مارنے کے لیے تو نہیں آیا تھا وہ لوگوں کو زندگی بخشنے کے لیے آیا تھا نہ کہ ان کی جان نکالنے کے لیے غرض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا کے احیا میں ہے نہ اس کی موت میں یہ ہے بات کہ وہ جو لوگ گالیاں دیتے ہیں ان کو درود پڑھنے والا بنائیں اور یہ جماعت احمدیہ کر رہی ہے فرمایا پاس میں اپنے نفس میں شرمندہ ہوں کہ اگر یہ دو شخص جو ایک قسم کی موت کا شکار ہوئے ہیں یعنی جنہوں نے یہ جی رسالے وغیرہ لکھے اور عہمان کی توہین کی اور بدبختی کی مہر انہوں نے اپنے ماتھوں پر لگائی ہے اس صداقت پر اطلاع پاتے اس صداقت پر اطلاع پاتے جو محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اتا ہوئی تھی تو کیوں گالیاں دے کر برباد ہوتے کیوں اس کی زندگی بخش جام کو پا کر ابدی زندگی نہ پاتے اور اس صداقت کا ان تک نہ پہنچنا مسلمانوں کا قصور نہیں تو اور کس کا ہے یہ ہے کہ لوگوں تک اسلام کی صداقت پہنچائیں نہ کہ غیرت دکھا کے اپنا جوش و جذبہ دکھائیں بس میں اپنے آقا سے شرمندہ ہوں کیونکہ اسلام کے خلاف موجودہ سوزش اور درحقی... سوزش در حقیقت مسلمانوں کی تبلیغی سستی کا نتیجہ ہے قانون ظاہری فتنے کا علاج کرتا ہے نہ دل کا دل کا علاج نہیں کر سکتا جی اور میرے لیے اس اس وقت تک خوشی نہیں جب تک کہ تمام دنیا کے دلوں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ, علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, علیہ وسلم کا بغض نکل کر اس کی جگہ آپ کی محبت نا قائم ہو جائے پھر آپ نے یہ اعلان کر کے آپ نے توہین رسول کے حقیقی انتقام کے لیے مسلمانوں کو عزم باندھنے اور ایک عہد کی طرف بلاتے ہوئے فرمایا اے بھائیو میں درد من دل سے پھر آپ کو کہتا ہوں کہ بہادر وہ نہیں جو لڑ پڑتا ہے وہ بزدل ہے بہادر وہ نہیں جو لڑ پڑتا ہے وہ بزدل ہے کیونکہ وہ آپ نے سے دب گیا بہادر وہ ہے جو ایک مستقل ارادہ کر لیتا ہے اور جب تک اس کو پورا نہ کر لے اس سے پیچھے نہیں ہٹتا بس اسلام کی ترقی کے لیے اپنے دل میں تین باتوں کا عہد کر لو اول یہ کہ آپ خشیت اللہ سے کام لیں گے اور دین کو بے پرواہی کی نگاہ سے نہیں دیکھیں گے دوسرے یہ کہ آپ تبلیغ اسلام سے پوری دلچسپی لیں گے اور اس کام کے لیے اپنی جان اور اپنے مال کی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے اور تیسرے یہ کہ آپ مسلمانوں کو تمدنی اور اقتصادی غلامی سے بچانے کے لیے پوری کوشش کریں گے اور اس وقت تک بس نہیں کریں گے جب تک کہ مسلمان اس کچل دینے والی غلامی سے بکلی آزاد نہ ہو جائیں اور جب آپ یہ عہد کر لیں تو پھر ساتھ ہی اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنے لگے یعنی اسلام کے مطابق زندگی بسر کرنے لگے یہی وہ سچا اور حقیقی بدلہ ہے ان ان گالیوں کا جو اس وقت بعض ہندو مصنفین کی طرف سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا و نفسی واہلی کو دی جاتی ہے اور یہی وہ سچا اور حقیقی علاج ہے جس سے بغیر فساد اور بادمنی پیدا کرنے کے مسلمان خود طاقت پکڑ پکڑ سکتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرنے کے قابل ہو سکتے ہیں ورنہ اس وقت تو وہ نہ اپنے کام کے ہیں نہ دوسروں کے کام کے اور وہ قوم ہے بھی کس کام کی جو اپنے سب سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم <سلام> کی عزت کی حفاظت کے لیے حقیقی قربانی نہیں کر سکتی فرمایا کیا کوئی درد مند دل ہے کیا کوئی درد مند دل ہے جو اس آواز پر لبیک کہہ کر اپنے علاقے کی درستی کی طرف توجہ کرے اور خدا تعالیٰ کے تعالیٰوں کا وارث ہو چلیے اسی کے ساتھ آج کا پروگرام اختتام پذیر ہوتا ہے اب آپ کی خدمت میں ہم خود بہ جمعہ کی ریکارڈنگ پیش کریں گے سفیر راجپوت کو ریڈی ایم جی سے اجازت دیجیے گا السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ اشمد لاہد شری کلو واشمد من رسو امد Bismillahir Rahmanir Rahim <clears throat> Rabbil Alamin Ar Rahman Ar Rahim Maliki Yawmid Din سر تو مستفی سر تو دین و مختلف مسلدین فکون والوں کا مسلح حب تین بت سواسنا بلکل سمبولا وَاللَّهُ حبت اللہ يَشَاءُ ووسے اللہ دین فکو نمبل سم فکو منولا ہوں أجرهم ولا خوف مسلف نام وال امسلین فخونا و مرداتی فی کمسنتی تک فین پلت و وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ پشتا وَالشَّيْطَانُ دکر الْفَقْرَ یا مش ہو تو اخر تم مینو فضلا وا سلی لے سال ہودا والا کنواہی من لے سال کا ہودا ولا کوا حیا گی میشا گماتن فیک ملے انفو سیکاتن فیکونگا گماتن فیکون علپت گا چل خیروئی لے لو اللہ دین والے سوالت فلا ہوں اجرحوں وَلَا ہن عَلَيْهِمْ خوف هُمْ ہوں یہ آیات جو میں نے تلاوت کی ہیں سورہ بقرہ کی آیات ہیں جن میں مال کی قربانی کا ذکر ہے اور قربانیوں کے حوالے سے تقریباً ایک تسلسل میں ہی اللہ تعالی نے انہیں یہاں بیان فرمایا ہے ان کا ترجمہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ایسے بیج کی طرح ہے جو سات بالیں اگاتا ہو ہر بالی میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہے اس سے بھی بہت بڑھا کر دیتا ہے اور اللہ وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے پھر اگلی آیت میں فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر جو وہ خرچ کرتے ہیں اس کا احسان جتاتے ہوئے یا تکلیف دیتے ہوئے پیچھا نہیں کرتے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غمگین غم کریں گے ترجمہ <تصفح> اس کا یہ ہے کہ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنے اموال اللہ کی رضا چاہتے ہوئے اور اپنے نفوس میں سے بعض کو سبات دینے کے لیے خرچ کرتے ہیں ایسے باغ کسی ہے جو انچی جگہ پر واقع ہو اور اسے تیز بارش پہنچے تو وہ بڑھ چڑھ کر پھ... اپنا پھل لائے اور اگر اس سے تیز بارش نہ پہنچے تو شبنم بھی بہت ہو اور اللہ اس کو جو تم کرتے ہو گہری نظر رکھنے والا ہے <coughs> <coughs> اگلے آدمی فرماتا ہے کہ شیطان تمہیں غربت سے ڈراتا ہے اور تمہیں فاشا کا حکم دیتا ہے جبکہ اللہ تمہ... تمہارے ساتھ اپنی جناب سے بخشش اور فضل کا وعدہ کرتا ہے اور اللہ وسط عطا کرنے والا اور دائمی علم رکھنے والا ہے اللہ فرماتا ہے ان کو ہدایت دینا تو اس پہ فرض نہیں لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو تو تمہارے اپنے ہی فائدے میں ہے جب کہ تم تو اللہ کی جوئی کے سوا کبھی خرچ نہیں کرتے اور جو بھی تم مال میں سے خرچ کرو وہ تمہیں بھرپور واپس کر دیا جائے گا اور ہرگز تم سے کوئی زیادتی نہیں کی جائے گی یہ فرمایا کہ وہ لوگ جو اپنے اموال خرچ کرتے ہیں رات کو بھی اور دن کو بھی چھپ کر بھی اور کھلے عام بھی تو ان کے لیے ان کے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے اور ان پر کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے حضرت مسیحم تو اسلام مالی قربانیوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ میں جو بار بار تقید کرتا ہوں کہ خدا تعالی کی راہ میں خرچ کرو یہ خدا تعالی کے حکم سے ہے اسلام دوسرے مخالف مذاہب کا شکار بن رہا ہے چاہتے ہیں کہ اسلام کا نام و نشان مٹا دیں جب یہ حالت ہو گئی ہے کیا اسلام کی ترقی کے لیے ہم قدم نہ اٹھائیں خدا تعالی نے اسی غرض کے لیے تو اس سلسلے کو قائم کیا ہے بس اس کی ترقی کے لیے صحیح کرنا یہ اللہ تعالی کے حکم اور منشا کی تعمیل ہے فرمایا یہ وعدے بھی خدا تعالی کی طرف سے ہیں جوش اس خدا تعالی کے لیے دے گا میں اسے چند گنا برکت دوں گا دنیا ہی میں اسے بہت کچھ ملے گا اور مرنے کے بعد آخرت کی جزا بھی دیکھ لے گا کہ کس قدر آیا آرام میسر آتا ہے علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مخلصین کی جماعت عطا فرمائی جس نے آپ کی بات کو سنا اور لبیک کہا اور قربانیاں دیں چنانچہ ان قربانیوں کے بارے میں رسم السنگ علیہ السلۃ فرماتے ہیں ہماری جماعت کا بہت بڑا حصہ غروبا کا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ باوجود کہ یہ غروبا کی جماعت ہے تاہم میں دیکھتا ہوں کہ ان میں سے ان میں ان میں صدق ہے اور ہمدردی ہے اور وہ اسلام کی ضروریات کو سمجھ کر حت المقدور اس کے لیے خرچ کرنے سے فرق نہیں کرتے اللہ تعالیٰ نے حضرت مسلم علیہ السلط اسلام کی قائم کردہ جماعت کے افراد کو صرف آپ کی زندگی میں ہی قربانیاں اور اخلاص وفاح میں نہیں بڑھایا بلکہ اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق آج سے تقریباً ایک سو سال قبل جو جماعت قائم فرمائی تھی اور ایک سو سال گزرنے کے بعد بھی اس جماعت میں ایسے قربانی کرنے والے مخلصین ہیں اتا فرماتا رہا ہے اور اتا فرما رہا ہے جو دین کی خاطر اپنی طاقت کے مطابق اور غسا اوقات اپنی استطاعت اور طاقت سے بڑھ کر قربانیاں کر رہے ہیں اور ان معیاروں پر بھی پورا اتر رہے ہیں اور ان وعدوں سے بھی حصہ لے رہے ہیں جو اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائے ہیں یہ معیار اللہ تعالیٰ کی فضل سے آج صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی حضر مسیم علیہ الصلاۃ کے ذریعے سے قائم کردہ اس جماعت میں ہی نظر آتے ہیں جس کی چند مثالیں اس زمانے کی بھی میں پیش کرتا ہوں یہ واقعات دنیا کے مختلف ملکوں میں پھیلے ہوئے لوگوں, لوگوں کے ہیں جو اس عہد کو نبھا رہے ہیں کہ ہم دین کو دنیا پر مقدم رکھتے ہوئے اپنا مال پیش کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے سنچہ <ścoughs> میں پہلے واقعہ میں کیمروم کے کا ایک واقعہ ہے وہاں کے مولم لکھتے ہیں کہ جب ہم ویسٹرن ریجن کی ایک جماعت مارتا میں چندہ تحریک جدید کے سلسلے میں گئے تو وہاں کے چیف ساہام عثمان صاحب نے گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیا اور کہنے لگے کہ جماعت کے مولم صاحب چندہ تحریک جدید کے لیے آئے ہیں اور سب اس مالی قربانی میں حصہ لیں کیونکہ آج سے دو سال قبل ٹریف کہنے لگے میں اکیلا یا بعض اوقات دو یا تین آدمی میرے ساتھ مسجد میں نماز پڑھتے تھے لیکن جب سے اس گاؤں میں جماعت احمدیہ قائم ہوئی ہے اور ہم نے اس جماعت کو قبول کیا ہے تب سے ہماری مسجد نمازیوں سے بھرنے لگ گئی اور بعض اوقات تو نمازیوں کی نمازیوں کو نمازیوں کو مسجد کے اندر جگہ نہ ہونے کی وجہ سے باہر نماز پڑھنی پڑتی ہے یہ نمایاں تبدیلیاں کہنے لگا صرف اور صرف جماعت احمدیت کے یہاں یعنی آنے سے آئی ہیں اس لیے ہمیں جماعت کی ہر تحریک میں حصہ لینا چاہیے یہ انقلاب جو جمع احمدیت کے ذریعے سے ان میں آ رہا ہے کہ باتوں میں بڑھ رہے ہیں اور مالی قربانیوں میں بھی پڑ رہے ہیں یہ ایک عجیب انقلاب ہے اور یہ ان سب قرآن عملیوں کو بھی توجہ دلانے والا ہے جن کی توجہ عبادتوں کی طرف بھی کم ہے اور باوجود حالات اچھے ہونے کے مالی قربانیوں کی طرف بھی کم ہے پھر کیمروم کے کی ایک ملم ابو بکر بیان کرتے ہیں کہ کیمرون کے انتہائی شمال میں واقعہ جماعت مدیبو میں تحریک جدید کے چندہ کی تحریک کے لیے گئے اور گھر گھر جا کر نا وبائن کو چندے کی تحریک کی اس پر ایک احمدی عثمان صاحب نے بیان کیا کہ آپ جب پچھلی دفعہ چندے کے لیے تحریک کر کے گئے تھے تو میں نے نیت کی تھی کہ دس ہزار فرانک صفا ادا کروں گا اور مکئی کو ہی دوں گا اس کے چند دن بعد میرے بیٹے نے کہا کہ وہ کسٹم ڈپارٹمنٹ میں نوکری کے لیے انٹرویو جانا چاہتا ہے لیکن اس کے لیے بہت بڑی رقم کی ضرورت ہے وہاں بھی تیسری دنیا کے بعض ملکوں کی طرح نوکریاں لینے کے لیے بھی کچھ دینا پڑتا ہے افسروں کو تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ میں تو غریب آدمی میں تو اتنی بڑی رقم کا انتظام نہیں کر سکتا میرے پاس تو دس ہزار فرانگ استعفیٰ ہے اور یہ میں نے تحریک جیت میں ادا کرنے کا وعدہ کیا ہے اس لیے تم جاؤ اور نوکری کا انٹرویو دے دو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا اسمان صاحب بیان کرتے ہیں کہ میں نے وہ رقم چندہ میں ادا کر دی اور اس کے چند روز بعد ہی میرے بیٹے کا شہر سے فون آیا کہ میں انٹرویو میں پاس ہو گیا ہوں اور جلد ہی مجھے نوکری مل جائے گی اللہ تعالیٰ وہاں جو ایک ایسا افسروں کا دل پھیرا کہ بہت کچھ دینے والوں کو نوکری نہیں ملی اور اس بیٹے کو اس کی دعاؤں اور لیکنیت اور قربانی کی وجہ سے اللہ تعالی نے نوکری کا انضام کر دیا <تصفح> پھر گیمبیا کے امیر صاحب لکھتے ہیں کہ نیامی ڈسٹرک کے گاؤں میں تحریک جدید کے حوالے سے پروگرام منعقد کیا گیا اور اس میں بتایا گیا کہ یہ خلیفہ وقت نے یہ کہا ہے کہ تمام نوعین نومباعین اس تحریک کا حصہ بنے چنانچہ وہاں موجود تمام لوگوں نے چندہ جات کی ادائیگی کی ایک خاتون کوجہ بائے صاحبہ نے بتایا کہ انہوں نے جلاس کے دوران بیس ٹلاسی چندہ ادا کیا تھا ان کے پاس اس وقت صرف بیس ٹلاسی تھے جو انہوں نے مشکل وقت کے لیے سنبھال کے رکھے ہوئے تھے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب وہ گھر پہنچی تو ان کے ایک مہمان نے انہیں پانچ سو جلاسی جل... تو فطن دے دیے چانچے اگلی صبح وہ دوبارہ مسجد آئیں اور مزید پچاس جلاسی چندے میں ادا کر دی اور کہنے لگیں کہ یہ پیسے مجھے صرف چندے کی برکات کی وجہ سے ہی ملے ہیں اللہ تعالیٰ کا لوٹانے کا وعدہ جو ہے وہ بھی ان کے ایمان و اکان میں ترقی کا باعث بنتا ہے گو انہوں نے قربانی اس لیے اسے نہیں کی تھی کہ مجھے لٹایا گیا اللہ تعالیٰ فوراً کے دے دے گا لیکن یہ فوری طور پر مل جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ نے بھی ادھار نہیں رکھا پھر بینن کے ریجن کو کے مول لکھتے ہیں کہ یہاں اس شہر میں جماعت کے سیکٹری مال شکری مال کا جو روزی کمانے کا ذریعہ تھا وہ ایک تین پہیوں والی موٹر سائیکل یا موٹر سائیکل رکشہ تھا جو چوری ہو گئی اور افریقہ میں عموماً جو چیز چوری ہو جائے اس کا ملنا ایک ناممکن سی بات ہے جب ان کے دوست احباب ان سے ملنے آتے اور چوری قسم سن کر افسوس کا اظہار کرتے تو وہ کہتے تو کی حالت دیکھیں ان کی کہ مجھے اللہ تعالی پر پورا بھروسہ ہے کیونکہ میں ایک غریب آدمی ہوں اور اس موٹر سائیکل کے ذریعے کما کر اپنے بچوں کا پیٹ پالتا ہوں اور وقت پر اپنا چندہ ادا کرتا ہوں اس لیے شاید کسی کو مجھے زیادہ ضرورت ہے تو اللہ تعالی نے اسے عارضی طور پر اس کے لیے انتظام کر دیا ہے تاکہ وہ اپنی ضرورت پوری کر کے مجھے واپس کر جائے یہ بات سن کے لوگوں کو کہتے لوگوں کو خیال ہو کہ شاید ان کو بہت زیادہ صدمہ ہوا ہے چوری کا اور اس وجہ سے ان کے دماغ پر تھوڑا اثر ہو گیا بہرحال انہوں نے ملکی قانون کا تقاضا پورا کرنے کے لیے پولیس میں رپورٹ کر دی اور گھر میں آرام سے بیٹھ کر کہتے ہیں دو ہفتے گزرے تھے کہ ان کا ہم جو خود بھی موٹر سائیکل ٹیکسی یا رکشہ چلاتا تھا اس نے گنیو صاحب کو فون کیا کہ میں نے آپ کو موٹر سائیکل دیکھا ہے رکشا, رکشا دیکھا ہے لیکن اس کا رنگ تبدیل کیا گیا ہے جانچہ اس پر پولیس کو اطلاع دی گئی تو پولیس نے دونوں مالکوں کو موٹر سائیکل کے اصل پیپر لے کر پولیس اسٹیشن حاضر ہونے کو کہا تحقیق کرنے پر اس شخص کے کاغذات جو تھے وہ جعلی نکلے اس پر پولیس نے اس شخص کو کہا کہ دو دن میں موٹر سائیکل کی مرمت کروائے اور رنگ رنگ پہلی شکل میں لے کر آئے اور مالک اس فرد کرے اور اس طرح پھر یہ موٹر سائیکل ان کی واپس ہو گئی وہ موٹر سائیکل لے کر فوراً مشن ہاؤس آئے اور سارا واقعہ بیان کیا اور ساتھ ہی کہا کہ ابھی میرے میرا کے چندہ ادا ہونا باقی ہے میں اب کام کی تلاش میں جا رہا ہوں اور اس ہفتے میں جو منافع آئے گا وہ چندے میں ادا کر دوں گا کیونکہ چندے کی برکت سے ہی یہ موٹر سائیکل مجھے واپس ملی چنانچہ انہوں نے ایک ہفتے میں بارہ ہزار فرانک صفا کما کر چندہ طریقی دن ادا کر دیا یہ بھی اللہ تعالیٰ پر توقر اور ایمان کی جی مثال ہے انڈیا سے انسپیکٹر طریقی دن لکھتے ہیں شہاب صاحب کہ جماعت احمدیہ چنتا گنٹا کی ایک لڑکی صوفیہ بیگم نے اپنے بھائی کے ہاتھ پیغام بھیجا کہ جب میں بہت چھوٹی تھی تو والدہ کے ساتھ جلسوں میں جایا کرتی تھی اور علماء کرام کی تکاریر میں سنا کرتی تھی کہ جب حضرت مسلم آؤ رضی تعالیٰ عنہ نے تحریک جید کی بنیاد رکھی اور اس کے لیے مالی قربانیوں کی تاریخ فرمائی تو بہت سی مستورات نے حضور کی خدمت میں اپنے زیورات پیش کیے جب بھی یہ ایمان افروز واقعہ سنتی تو میرے دل میں بھی خواہش پیدا ہوتی کاش میرے پاس بھی زیور ہوتا تو میں بھی اسے چندہ طریقے کی دیتی مگر غربت کی وجہ سے میرے لیے یہ ناممکن تھا لیکن اب مجھے دو تو اللہ سونا میری والدہ کی وفات کے بعد پاس ترقیاں میلا ہے وہ میں پیش کرتی ہوں <coughs> کیونکہ وہ پتہ نہیں اس کے بعد میرا زیور رہے نہ رہے کہتے ہیں ہم نے ان کو سمجھایا اور یہ انسپیکٹر صاحب نے بھی لوگوں نے بھی کہ آپ کی شادی ہونی ہے اور زیور کی ضرورت ہوگی لیکن وہ بزر رہی اور دو تو لہسونے کی قیمت چندہ طریقہ ادا کرتی یہ میں ابھی جو میں امریکہ میں بھی تھا اکثر کہتے رہتا ہوں کہ قربا تو قربانی مالی کر رہے ہیں لیکن امیر جو جو اچھے حالات میں لوگ ہیں ان کو اپنے حالات پہ نظر ڈالنی چاہیے کہ کیا ان کے قربانی کے معیار ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ ایسے معیار ہونے چاہئیں اور پھر ان کو قبول فرماتا ہے انڈیا سے ہی ایک انسپیکٹر تریک جزید صبح کرناٹک کے لکھتے ہیں کہ ایک دوست کا چندہ تریک جزید اڑائی ہزار روپے قابل ادا تھا ان سے ادائیگی کی درخواست کی گئی کہ تحریک جزید کو سال ختم ہونے میں صرف چند دن رہ گئے ہیں اس پر موصوف نے کہا کہ بارش کی وجہ سے پچھلے تین ماہ سے کام بالکل بند ہے اور آمد کی بھی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تو اس پر کہتے ہیں میں نے انہوں کہا کہ ادائیگی کا ارادہ کر لیں اور خدا تعالی سے دعا مانگیں یہ کہہ کہ میں اگلے جگہ چلا گیا شام کو جب وہاں دوسری جگہوں کے دورے سے واپس آیا تو موسوخ خود مشن ہاؤس آئے اور اپنا مکمل چندہ ادا کر دیا میں نے ان سے پوچھا یہ کس طرح ہو گئے تھے جلدی کہنے لگے کہ بس یہ ارادہ کی برکت اور چندہ دینے کی برکت ہے اور اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ میں نے دعا بھی کی اور میرے آدمی نے کچھ عرصے سے کچھ پیسے دینے تھے ایک آدمی نے کچھ عرصے سے میرے کچھ پیسے دینے تھے اور میں کئی مہینہ سے چکر لگا رہا تھا نہیں دے رہا تھا لیکن آج اچانک خود میرے گھر آیا اور میری رقم دی پھر تنزانیہ سے مولم صاحب لکھتے ہیں موسا صاحب کے دارالسلام جماعت کے ایک انتہائی مخلصی دوست ہیں اور جماعتی دفتر میں خدمت بھی کر رہے ہیں ان کی ہر سال کوشش ہوتی ہے کہ اپنی اپنی اور فیملی کے طریقے عید اور وقف کے کی وعدہ جات کی گی رمضان سے پہلے کر دیں لیکن اس سال گھریلو حالات کے باعث وہ وعدہ جات کی ادائیگی نہ کر سکے اس وجہ سے بہت پریشان تھے بہرحال انہوں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ خود ہی میرے لیے کوئی راستہ نکالے عید کے موقع پر کہتے ہیں کہ ان کو عیدی ملتی ہے جماعت کی طرف سے تو جماعتی کار بنان کو جو عید کا تحفہ دیا گیا انہوں نے سوچا تھا کہ ملنا ہے عید کے موقع پر اس میں سے تحفے میں سے چندہ دی دوں گا اپنی عید کی ضروریات پوری کرنے کے بجائے لیکن جب انہوں نے حساب لگایا تو جو عید کا تحفہ عموماً ملا کرتا ہے اس کو دینے کے بعد بھی بقایا رہ جاتا تھا رہ جانا تھا اس پر انہوں نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ کہیں سے ایسے سامان پیدا کر دے کہ وہ اپنے وعدے کے مطابق ادائیگی کر دے چنانچہ کہتے ہیں کہ استعفی عیدی ملی تو اس رقم سے رائط ملی جو عموم ملا کرتی تھی اور انہوں نے اپنے سارے وعدے جو تھے چندے کے پورے کر دیے ماسکو تھے رضوی صاحب لکھتے ہیں کہ ایک نوبائے دوست دادم صاحب کا تعلق رشیا کے دور افتازہ اور پسماندہ علاقے بوریاتیا سے ہے انہیں دو سترہ میں احمدی قبول کرنے کی توفیق ملی تھی امسال مارچ کے مہینے میں یہ ایک ہفتے کے لیے ماسکو آئے تاکہ احمدی بھائیوں سے ملاقات ہو اور تعلیمی اور تربیتی فائدہ حاصل کر سکیں یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں مالی تنگی کی وجہ سے بعض اوقات نہایت سخت حالات سے گزرنا پڑتا ہے ماسکو میں قیام کے دوران نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد گفتگو کے دوران انہیں جماعت کے مالی نظام اور اس سے متعلق برکات کے بارے میں تفصیل بتایا گیا اور کچھ چندہ دینے کی بھی تعریف کی گئی ان کے محدود وسائل کی اور تندرستی کی وجہ سے یہی خیال تھا کہ اگر یہ پچاس روبل بھی چندہ دیتے ہیں تو ان کے لیے یہ بڑی قربانی ہے اگلے دن صبح فجر کی نماز کے بعد انہوں نے چندہ تحریک جدید اور رقف جدید کے لیے دو ہزار روبل ادا دے دیے اور کہا کہ میری طرف سے چندہ قبول کر لیں اور سات بار بار, بار افسوس کرتے رہے کہ میں نے پہلے کیوں چندہ نہیں دیا اور اتنی دیر کیوں کر دی سال سے زیادہ ہو گیا مجھے مدد ہوئے ان کے حالات کے مطابق وہ الگ لکھتے ہیں کہ بہت بڑی قربانی تھی یہ ہیں قربانی کے معیار اور یہ ہیں وہ لوگ جن کے بارے میں حضرت مسیمۃ علیہ السلط نے فرمایا ہے کہ حیرت ہوتی ہے ان کے اخلاص و افاق کو دیکھ کر پھر ماسکو سے ہی مول سلسلہ لکھتے ہیں کہ جماعت ماسکو کے ممبر ہیں ایک لمبا عرصہ سے ماسکو میں مختلف اداروں میں ملازمت کرتے رہے ہیں جس جگہ یہ آج کل ملازمت کر رہے ہیں اس کے متعلق انہوں نے بتایا کہ اس جگہ انٹرویو دیتے ہوئے مجھے مالکان نے بتایا کہ ہمارے یہاں تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا جاتا جو تنخواہ ملے گی اسی بھی ہمیشہ تمہیں گزارا کرنا پڑے گا اس لیے اگر آپ کو یہ تنخواہ مناسب لگتی ہے تو ملازمت کر لیں ورنہ رہنے دیں کہتے ہیں میں نے ملازمت اختیار کر لی کچھ عرصے بعد تحریک جدید اور وقفۂ جدید کی تحریکات کے بارے میں جماعتی طور پر تحریک کی گئی میں نے ان تحریکات میں باقاعدگی سے چندہ دینا شروع کر دیا کچھ ہی دنوں میں اس اتارے کی انضامیہ نے بلایا اور بغیر کسی ظاہری وجہ کے میری تنخواہ پہلے پانچ ہزار رو... تنخواہ میں پانچ ہزار روبل کا اضافہ کر دیا اور پھر کچھ عرصے بعد دوبارہ بلایا اور دو ہزار روبل کا مزید اضافہ کر دیا کہتے ہیں مجھے اس وقت اس بات کا یقین ہو گیا کہ یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کا نتیجہ ہے ورنہ دنیاوی طور پر ایسی کوئی وجہ نہیں تھی اور کہتے ہیں جب میں کسی غیر عمدی کو اس بارے میں بتانے کی کوشش کروں تو انہیں اس بات کی مکمل سمجھ نہیں آتی لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام کو ماننے والا بڑی اچھی طرح سمجھ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فض سے بغیر کسی دنیاوی سبب کے اپنی راہ میں قربانی کی وجہ سے یہ برکت عطا فرمائی بینین کے ریجن الڈا کے ملک لکھتے ہیں کہ ریجن کی ایک جماعت فانجی جہاں الحمدللہ جماعت کی مسجد بھی تنگی شدہ ہے یہاں کے صدر صاحب جماعت جو ایک, ایک لوہار ہیں ان کو تحریک دین بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی تاریخی کی گئی انہوں نے مزید ادائیگی کا وعدہ تو کر لیا لیکن کہنے لگے کہ فی الحال کام نہ ہونے کی وجہ سے ہاتھ تنگ ہے اس کے بعد صدر صاحب کا فون آیا کہ میں نے دس ہزار فرانگ صفا چندہ دینا ہے اس کی رسید کاٹ دیں اللہ تعالیٰ نے اس وعدے کے بعد بڑا فضل کیا اور کہتے ہیں مجھے کام مل گیا جو میں نے پہلے وعدہ کیا تھا مجھے کام مل گیا اور میں چندہ دینے آ رہا ہوں دس ہزار اور اس ادائیگی کے بعد کہتے ہیں کہ پندرہ دن بعد دوبارہ ان کا فون آیا کہ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ فضل ہوا ہے اور اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ شاید وقت پر کام مکمل بھی کر سکوں یا نہیں بہت بڑا کام مل گیا ہے اور یہ صرف اور صرف خدا تعالیٰ کی راہ میں مالی قربانی کرنے کی بدولت ہے وہ ہے یہاں اللہ تعالیٰ اپنے وعدے کے موافق کئی گناہ بڑھا کر تعفر مارا ہے اور فوراً فرما مارا ہے مالی سے لکھتے ہیں سیخ گوریجن کے کہ ایک دن ایک نابینا عورت نے کچھ کو چندہ بھجوایا اور ساتھ ہی پیغام بھجوایا کہ وہ آئندہ سے ہر ماہ اپنا چندہ مشن ہاؤس بھجوایا کرے گی اس سے وجہ پوچھی تو کہنے لگی بعض لوگوں سے اللہ تعالی خود بھی ان کو توجہ دلا قربانی کرواتا ہے تاکہ اور مزید نوازے کہتے ہیں کہ میں نے دو دن پہلے خواب میں دیکھا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے مجھے کہ میں سو رہی ہوں خواب میں اور حضرت مسیم علیہ السلام نے مجھے جگا کر چندہ ادا کرنے کی تلقین فرمائی چنانچہ میں خواب میں اٹھ کر مشن ہاؤس گئی اور وہاں پانچ ہزار صفہ ادا کیا اس کے بعد میری آنکھ بوکینہ فاسو سے مبارک منیر صاحب ملغ لکھتے ہیں کہ پیگو جماعت کے مغلس احمدی الحاج ابراہیم کے دو بچے کچھ عرصہ بیمار تھے کافی علاج کروایا لیکن بہتری نہیں ہو رہی تھی ایک دن ہمارے معلم صاحب نے انہیں مالی قربانی کی تحریک کی تو انہوں نے اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دیا اور دعا کی کہ اے اللہ میری قربانی کو قبول فرما اور میری اولاد کو جلد صحت یاب کر دے کہتے ہیں کہ چند دن بعد ہی اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے بچوں کی حالت کافی حد تک بہتر ہونے لگی ایک بچہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا ہے اور دوسرے بچے میں بھی کافی حد تک بہتری ہے ان کو بھی یہ یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی قبول فرماتے ہوئے لیبر کا تطا فرمائی بکینہ بو فاسو بوبو شہر کے سیکٹری وسیعت کہتے ہیں کہ میں وسیعت کا چندہ تو ہر ماں ادا کر دیتا تھا مگر تاریخ جدید اور رقف جدید میں کبھی کبھی تاخیر ہو جایا کرتی تھی ایک بار جب انہوں نے میرا خطبہ سنا اس کے بعد دل میں خیال آیا کیوں نہ سال ختم ہونے سے پہلے ہی تمام چندہ ادا کر دوں چنانچہ چندہ ادا کرنے کے بعد ایک رات خواب میں دیکھا کہ ایک سفید لباس سے ملبوس آدمی مجھے کو چابی پکڑا رہا ہے مجھے اس وقت تو خواب کی سمجھ نہیں آئی لیکن چند دن بعد میرے بھائی کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ حج کرنے کی تیاری کریں میں تمام اخراجات آپ کو دوں گا اس طرح مالی قربانی نتیجے میں خدا تعالی نے حج کرنے کی سازی فرمائی تحریک جدید کے سیکٹری جرمنی کے لکھتے ہیں بوکن جماعت کے ایک دوست نے تحریک تحریک کے چندے میں نو سو یورو کا اضافہ کیا یہ دوست بتاتے ہیں کہ جس روز میں نے وعدہ کیا اس سے اگلے دن جب میں فرم میں گیا تو مالک نے کہا میں نے تمہاری تنخواہ میں سو یورو کا اضافہ کر دیا ہے اور فروری سے اکتوبر تک حساب لگایا تو کل نو سو یورو بھی بنتے تھے یہ دوست کہتے ہیں مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کر دے گا لیکن یہ نہیں پتا تھا کہ اللہ تعالیٰ چوبیس گھنٹے بھی کدھر نہیں دے گا اور انتظام کر دے گا جرمنی کے سیکٹری طریقے دیدی بیان کرتے ہیں کہ ایک دوست اپنے کے اس کی وجہ سے مشکلات کا شکار تھے انہیں مالی قربانی کی طرف توجہ دلائی گئی اور چندہ تحریک دید کی طرف اس کے چند دن بعد ہی دوست ملے اور انہوں نے بتایا کہ آپ نے اس طرح مجھے توجہ دلائی تھی چندہ تحریک دید کی میں نے سو یورو کا وعدہ کیا تھا اس وقت میرے پاس صرف بی یورو تھے چنانچہ میں نے وہ بی یورو اسی وقت ادا کر دیے گھر چلا گیا گھر پہنچا تو جہاں میں پہلے کام کرتا تھا وہاں سے فون آیا کہ تمہارے حساب میں کچھ پیسے بنتے ہیں وہ کر لے جاؤ میرا خیال تھا کہ تین یا چار سو ہی ملیں گے لیکن وہاں سے جو پیسے ملے میں نے بغیر گنا ہی اسے جیب میں ڈال لیا اور سب سے پہلے میں نے طریقے دید کے بقیہ سی اور ادا کیے پھر باقی ضروریات کے لیے پیسے نکالے اس کے بعد پھر کچھ رقم بچ گئی جب بعد میں حساب کیا تو پتہ چلا کہ وہاں سے ایک ہزار یورو ملا تھا <تصفح> کہتے ہیں میں نے ایک سو یورو کا وعدہ کیا تھا اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں دس گنا طا فرما دیا پہلے میں اس قسم کے واقعات سنا کرتا تھا اور سوچتا تھا کہ اللہ تعالیٰ واقعی اپنے بندوں سے ایسا سلوک کرتا ہے لیکن اب مجھے تجربہ ہو گیا <تصفح> آئیوری کوسٹ و لکھنا اسلام لکھتے ہیں کہ وہاں تحریک جین کے چندہ کے سلسلے میں گئے ایک جگہ نو و جماعت ہے ایک سال قبل ہی بیت کر کے نظام میں شامل ہوئے ہیں یہ سارے لوگ اس گاؤں میں تحریک جید کی اہمیت پر تقریر کی گئی اس کے مقاصد بیان کیے گئے اور مزید یہ بتایا کہ خلیفۃ المسیح کا یہ کہا ہے کہ تمام افراد اس برکت میں حصہ لیں اگلے دن فجر کی نماز کے بعد اب آپ جماعت نے اپنی اپنی استطاعت کے مطابق چندہ دینا شروع کیا اور امام ماسٹر صاحب نے بھی اس کار خیر میں حصہ لیا اور اپنی فیملی کی طرف سے بھی تحریک عید کے چندہ ادا کیا پھر بعد میں ان کا چھ سالہ بیٹا اپنے والد سے سو فرانک سیفہ لے کر آیا اور کہنے لگا کہ یہ میرا چندہ ہے کہتے ہیں ہمیں اس چھوٹے سے بچے کی اس ادا پر بڑا پیار آیا کہ چھوٹی سی عمر میں مالی قربانی کا کس کا شوق ہے اللہ تعالیٰ ان نوم کی قربانی قربانیوں قبولیت کشرف بخشے اور تینوں دنیا کی حضناط سے نوازے حضرت مسیم علیہ السلط والسلام نے ایک جگہ ذکر کیا ہوا ہے کہ موقع پر ایک مولوی نے مسجد نے مالی قربانی کی تحریک کی تو وہاں اس کی بیوی بھی بیٹھی ہوئی تھی اس نے یہ سن کر بڑا اثر ہوا اس پہ اور گھر آ کے اس نے اپنے اپنا زیور اتار کر دے دیا اس مقصد کے لیے مسجد کے لیے مولوی نے کہا یہ تو صرف لوگوں کے لیے تھا تمہارے لیے نہیں ہے تم قربانی نہ کرو لیکن یہاں جو جماعت مسلم علیہ اسلاط و کی پیدا ہو رہی ہے یہ خود مولوی اور بلکہ ان کے بچے بھی جوش و خروش سے حصہ لے رہے ہیں انڈونیشیا ایک مثال ہے وہاں کی خاتون لکھتی ہیں صوفیہ صاحبہ کہ میں 2014 چودہ میں عیسائیت سے بیعت کر کے جماعت میں شامل ہوئی تھی اور بیعت کے بعد میری عیسائی فیملی کی طرف سے مخالفت شروع ہو گئی مجھے گالیاں دی گئیں مجھے توہین کی جاتی تھی میری گھر والے سمجھتے تھے کہ میں ان کی فیملی کا حصہ نہیں رہی لیکن جماعت میں مجھے بڑا پیار اور محبت ملی میرا نکاح بھی ایک سے ہو گیا کچھ عرصے بعد میرے خامند کی گاڑی ایک حادثے میں کو گاڑی کا حادثہ ہو گیا اور بائیں ٹانگ پاؤں اور بائیں پاؤں گی ہڈی ٹوٹ گئی کہتے ہیں اس وقت چار ماہ کی حاملہ بھی تھی اسی طرح تاریخ جید کا نیا سال شروع ہو رہا تھا میں نے اپنے خاموں سے وعدہ پوچھا تو انہوں نے بڑے یقین کے ساتھ جواب دیا کہ پانچ لاکھ نونیشن روپیہ لکھوا دو نونیشن روپئے کی بڑی کم ویلیو ہے لیکن بہرحال جو وہاں رہنے والے ان کے لیے وہ کافی ویلیو رکھتا ہے اور لکھوا دو کیونکہ اگلے سال مجھے ملازمت مل جائے گی مجھے بڑی حیرانی ہوئی ہے اور خاتون کہتی ہیں کہ ابھی لاٹھیوں کے سارے سے چلتے ہیں ملازمت کیسے مل جائے گی بہرحال ان کے کہنے کے مطابق میں نے وعدہ لکھوا دیا وقت سے گزر گیا ہمیں پتہ نہیں چلا سال ختم ہونے والا تھا بڑی پریشانی ہوئی کہ ابھی میرے خاون بے روزگار ہیں چندہ کہاں سے ادا کریں گے ایسی پریشانی کی حالت میں دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھائی اور کہتی ہیں کہ میرے خامت کو ایک پرائیویٹ کمپنی میں اچھی ملازمت مل گئی اور ہم نے وعدے کے مطابق سو فیصد ادائیگی کر دی انڈونیشیا سے ہی خاتون لکھتی ہیں باردی صاحبہ گزشتہ رمضان میں ہماری فیملی ایک مشکل میں اتلا تھی میرے سسر بیمار ہو گئے انہیں ہسپتال داخل کروایا گیا ایک مہینے تک ہسپتال میں میرے علاج رہے اسی دوران ان کی حالت اس قدر تشویشناک ہو گئی کہ آئی سی یو میں داخل ہونا پڑا بچنے کی امید بہت کم تھی پھر ہمیں ان کو خطبہ میرا یاد آیا کہ اتنی اس وقت جو تحریک جید کی برکات کے بارے میں تھا چنانچہ سب گھر والوں نے اکٹھے ہو کر فیصلہ کیا کہ ہم سب نے اسی ماہ رمضان میں تحریک کی صوفی ادائیگی کرنی ہے اور ایمبولینس سو فیصد فیصد ادائیگی کر دی اور پھر مجھے بھی انہوں نے لکھا دعا کے لیے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے دعاؤں کے نتیجے میں اور قربانی کے نتیجے میں میرے سسر کی حالت بہتر ہونے لگی اور ہوتی چلی گئی اور چند دن بعد ڈاکٹر نے ان کو گھر واپس جانے کی اجازت دے دی, دی گھر پہنچ کر جب پڑوسیوں کو بتایا پتہ چلا کہ یہ تو بالکل ٹھیک ہو گئے ہیں تو ان کو بڑی حیرانی ہوئی یہ کیسے ممکن ہے کہ اس قدر تشویشناک بیماری کی وجہ سے موت کے دروازے پہ پہنچنے والا ایک انسان ٹھیک ہو کر واپس آ گیا یو کے سے برمنگم سینٹرل جماعت کے صدر لکھتے ہیں کہ ہم نے اپنی تحریک جی کے ٹارگیٹ سے پندرہ سو ہم تحریک جی کے ٹارگیٹ سے پندرہ سو پاؤنڈ پیچھے تھے اور چند گھنٹے باقی تھے وقت ختم ہونے میں کلوزنگ میں مختلف اب آپ کو تاریخ کی تو ایک دوست جو پہلے چوبیس سو پاؤنڈ دے چکے تھے انہوں نے کہا کہ وہ پندرہ سو پاؤنڈ ادا کر دیں گے اس وقت یہ دوست ملک سے باہر تھے انہوں نے آن لائن چندہ ادا کر دیا کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے پندرہ سو پاؤنڈ ادا کیے تھے اس کے اگلے روز ہی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کی دی طرف سے انہیں چھ ہزار پاؤنڈ واپس مل گئے اللہ تعالیٰ نے یہاں فوری چار گنا بڑھا کے دے دیا <coughs> غریبوں کی قربانیوں کا اللہ تعالیٰ اور کسی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حیرتوں کے اسلوب کیا ہے اس بارے میں برونڈی کے مولم صاحب لکھتے ہیں کہ گزشتہ سال ہم نے ایک نئی جماعت گہانگا کا دورہ کیا اور وہاں ایک نئے نوائے دوست کو چندے کی اہمیت کے متعلق بتایا مسعودی صاحب انہوں نے چندے کی تحریک اور انہوں نے چندے کی تحریک کی مسعودی صاحب کہنے لگے کہ میرے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے لیکن ہمارے گھر میں ایک پھلدار درخت ہے میں اس درخت کا پھل فروخت کر کے چندہ ادا کر دوں گا وہ قربانیاں جو پرانے زمانے میں نظر آتی تھیں اب بھی ان کے نمونے ملتے ہیں کہتے ہیں چنانچہ انہوں نے ایک دو اس کے اندر ہی اس کا پھل ایک ہزار برونڈی فرانک میں فروخت کیا اور ساری رقم چندے میں ادا کر دی بعد میں انہوں نے بتایا کہ میں نے جو پھل فروخت کیا تھا ادا کر کے چندہ ادا کیا تھا اس کی وجہ سے بہت زیادہ برکت پڑی ہے اور اب اس درخت کو پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ پھل لگایا جو چالیس سے پینتالیس ہزار برونڈی فرانس میں فروخت ہوا کونگو برازیل کے معلم صاحب لکھتے ہیں کہ ایک دوست معابیلی کا بچہ کافی دنوں سے بیمار چلا آ رہا تھا جب ان کے پاس چندے کی تحریک کے لیے گئے تو انہوں نے ادائیگی کر دی اور ساتھ ہی دعا کی کہ اے خدا اس چندے کی برکت سے میرے بچے کو شفا دے دے یہ دوست بیان کرتے ہیں کہ چند دن بعد ہی میرے بچے کی صحت بحال ہو گئی اور میں خود حیران ہو گیا کہ کس طرح ہمارا خدا دعا, دعا قبول کرتا ہے اور ہماری حقیر قربانیوں کو بھی قبول فرما لیتا ہے کینیڈا فیکٹری تحریک دید لجنا لکھتی ہیں کہ ایک بہن نے بتایا ان کے خامن نے تحریک جیت میں ایک ہزار ڈالر کا وعدہ کیا تھا مگر کافی عرصے سے روزگار تھا اس لیے ادائیگی نہیں ہو سکی سال ختم ہونے میں ایک ہفتہ رہ گیا تو سیکٹری صاحب مال کے گھر چندہ لینے آئے ان کے خامن اندر گئے اور بیگم سے کہا کہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں اب کیا کریں اس پر اس خاتون نے کہا کہ ان کو خالی ہاتھ تو جانے نہیں دے سکتے اس کے پاس کچھ سیونگ تھی ایک ہزار ڈالر کی اس سے چندہ ادا کر دیا اور کہتے ہیں چندے کی برکت سے اسی ہفتے کے اندر ان کے خامن کو سات ہزار ڈالر ماہانہ کی جاب مل گئی آئی وی گوس کے بلخ لکھتے ہیں کہ سا پیدروں میں اختفا ہے جس کی عمر صرف چودہ سال ہے اس بچے کے والد نے بتایا کہ اتوار کو میں نے اپنے بیٹے کو ایک گھریلو کام کے لیے کہا تو اس نے جواب دیا کہ میں فار العمدیہ کی عاملہ میں بطور سیکٹری مال چندہ اکٹھا کرتا ہوں اور میں نے خود ابھی تک چندہ ادا نہیں کیا کیونکہ باقی دن سکول جانا ہوتا ہے اس لیے آج میں کسی کے کھیت میں جا کر کام کرنا چاہتا ہوں کوئی مزدوری کروں گا تاکہ جو رقم ملے اس سے چندہ ادا کر سکوں اس پر والد نے بیٹے کو کہا کہ میں تمہاری طرح سے چندہ ادا کر دیتا ہوں اس پر ان کے بیٹے نے جواب دیا کہ مروی صاحب نے کہا تھا کہ بچے اپنی جیب خوش چندہ ادا کیا کریں لیکن اس دفعہ میں نے اپنی جیب خوش ادا نہیں کر سکا اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج کام کروں تاکہ جو رقم ملے اسے اس چندہ ادا کروں چنانچہ ہم نے کام کیا اور اس رقم سے چند ادا کیا تو یہ سوچ ہے بچوں میں دور دراز رہنے والوں میں نئے شامل ہونے والوں میں جو اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے <تصفح> جرمنی کی نیشنل سیکٹر سیکٹری تاریخ جید کہتے ہیں وکیل جماعت کی خاتون نے بتایا کہ میری والدہ پاکستان میں کلسیاں بھٹیاں کی تھیں اسکول کی ٹیچر تھیں اور بہت مالی قربانی کیا کرتی تھی اکثر جب عید آتی تو بچوں کو نئے کپڑے مل رہے ہوتے تھے لیکن میری والدہ کی کوشش ہوتی کہ رمضان کے میں تاریخ دید کی سو فیصد ادائیگی کر کے گوائ پھر میں شامل ہو جائیں اکثر وہ قرض لے کر ادائیگی کرتیں اور پھر بعد میں قرض اتارنے میں لگی رہتیں جب مسجد بشارہ اسپین کی تاریخ ہوئی تو انہوں نے اپنی بالیاں جو ان کا اکلوتا زیور تھا پیش کر دیا اس کی وجہ سے سسرال سے بھی کافی باتیں سمجھی پڑیں کہتی ہیں یہ خاتم ہوں اس وقت میرا بچپن تھا اور میں سمجھتی تھی کہ اس طرح اپنے آپ کو تنگی میں ڈال کر قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے اور یہی نظریہ میرے دماغ میں بیٹھ چکا تھا گزشتہ سال تحریک عید کے حوالے سے جب تحریک ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں اپنی ماں کی طرح نہیں بنوں گی جو اس طرح تحریک پر سب کچھ پیش کر دیتی ہیں اس لیے میں نے بظاہر عقلمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے تیس یا پینتیس یوروں کا وعدہ کیا کہتی ہیں خدا کا کرنا ایسا ہوا اس کے کچھ عرصے بعد ہی میری گردن میں دو گلٹیاں نکل آئیں جس سے مجھے بہت خوفناک ہو گیا ڈاکٹر نے آپریشن تجویز کیا اس وقت مجھے نہ اپنا زیور اچھا لگتا تھا نہ کپڑے ایک دن میں نے ایک خطبہ میرا سنا جس میں میں نے خواتین کی مالی قربانیوں کا ذکر کیا تھا تو کہتی ہیں خطبہ سن کے خریفہ وقت کا میرے دل میں خیال آیا اور, اور کہ اپنا سارا زیور جو ہے وہ تاریخی میں ادا کر دوں میں نے اسے قیمت لگوائی اور ادا کر دیا اس کے بعد دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئی تو ڈاکٹر نے بتایا کہ گلٹیاں بے در ہیں اللہ تعالیٰ نے کہتی ہیں مجھے اس خوف سے نجات دی میں سمجھ گئی کہ خدا تعالیٰ نے مجھے میرے متقبرانہ رویے کی سزا دی تھی چنانچہ میرے دل میں اس قسم کی بدزنیاں نہیں ہیں میرے میاں کو ایک میں کام کرنے کی وجہ سے چند دھنی پر پابندی تھی میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ میرے میاں کو اچھا روزگار عطا فرمائے تو پانچ سو ہی عورتیں جدید میں ادا کروں گی چانچہ اللہ تعالیٰ نے میرے میاں کو موزانہ رنگ میں اچھا کام عطا فرما دیا اور اب دونوں چندہ دیتے ہیں لاہور یو سیکٹری لائنا طریقے دید لکھتی ہیں کہ واپڈا ٹاؤن کے ایک ممبر ارسٹھ ڈیڑھ سال سے سانس کی شدید تکلیف میں مبتلا تھیں مرکزی نمائندہ کے دورے کے دوران انہوں نے اپنا چندہ طریقۂ دید میں مزید پچاس ہزار روپے کا اضافہ کیا خدا تعالیٰ نے ان پر بڑا فضل فرمایا اور وہ بیماری جو باوجود علاج کے بار بار حملہ کرتی تھی یہ کیفیت اکثر بدل گئی اور سب سال کے اختتام پر مکمل صحت یاب ہیں امیر صاحب گیمبیا لکھتے ہیں کہ جرہ اس ڈسٹ کے گاؤں کے ایک دوست باقاعدگی طریقے کی چندہ ادا کیا کرتے تھے اب حال ہی میں ان کے گاؤں میں جانوروں کی ایک بیماری پھوٹ پڑی اس کی وجہ سے گاؤں کے جانور مرنے لگے اور تقریباً تمام لوگوں اپنے اپنے جانوروں سے ہاتھ دھو بیٹھے سامعہ صاحب کا ایک جانور بھی نہیں مرا سارے گاؤں والوں نے پوچھا کہ تمہارا کوئی جانور نہیں مرا اس کی کیا وجہ ہے انہوں نے بتایا کہ میں ہر سال اپنے جانوروں میں سے ایک جانور بیچ کر چندہ ادا کر دیتا ہوں اور اسی کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے ان جانوروں کو بیماری سے محفوظ کیا ہے, رکھا ہے. اس پر گاؤں کے دیگر سات لوگوں نے بھی جین دی تھے طریقے کے چندہ ادا کر دیا انہوں نے دیکھا کہ ان کے جانوروں کی صحت بھی بہتر ہونے لگ گئی ہے اور جبکہ جانور کے ڈاکٹروں نے کہا تھا ویٹنری ڈاکٹر نے کہ کوئی جانور بھی اس بیماری سے زندہ نہیں رہے گا چند دن کے بعد جب ویٹنری ڈاکٹر دوبارہ آیا تو اس نے جانوروں کو معائنہ کی اور کہنے لگا تم لوگوں نے کیا طریقہ علاج کیا ہے جس سے یہ جانور ٹھیک ہو گئے ہیں تو کہتے ہیں کہ اس پر ایک بڑھیا وہاں کی گاؤں کی چندے کی رسید لے آئی اور کہنے لگی ہمارا تو یہی طریقہ علاج ہے اس پر ڈاکٹر کافی حیران ہوا اور کہنے لگا کہ وہ بھی جماعت احمدیہ کے متعلق ریسرچ کرے گا چنانچہ اسے کافی تعداد میں جماعتی لٹریچر وغیرہ دیا گیا تو ان دور دراز علاقوں کے لوگوں لوگوں میں بھی دیکھیں ایمان و اخلاص کس طرح ترقی کر رہے ہیں اور ان کا یہی اخلاص اور اللہ تعالیٰ پر توکل اور اس کے باتوں پہ یقین ہے جو دوسروں کو بھی اسلام کی سچائی پر, پر متعلق سوچنے پر مجبور کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کے ایمان و اکان کو بڑھاتا چلا جائے اور ہمیشہ اپنے پیار کی نظر ان پر ڈالے اللہ تعالیٰ کے فضلوں کے ان واقعات بیان کرنے کے بعد اب میں جیسا کہ نومبر کے شروع میں تحریک عدید کے سال کا اعلان کیا جاتا ہے تحریک عید کے نئے سال کا اعلان کرتے ہوئے گزشتہ سال کے کچھ قواعد پیش کرتا ہوں اس سال یہ تحریک عید کا جو اب پچاسیواں سال شروع ہو رہا ہے ہو چکا ہے اس نومبر سے اور چوراسیویں سال میں جو اللہ تعالیٰ کے فضل ہوئے اس کی رپورٹ یہ ہے کہ جو عمدہ رپورٹ ہیں اس کے مطابق بارہ شو ملین سے زیادہ پاؤنڈ اللہ تعالی نے کلسین کو قربانی کرنے کی توفیق تع فرمائی یعنی ایک کروڑ ستائیس لاکھ ترانوے ہزار پاؤنڈ گزشتہ سال کے اس وقت اللہ تعالیٰ کی فرض سے دو لاکھ بارہ ہزار پاؤنڈ زیادہ ہے باوجود دنیا کے نامساد حالات اور بہت ساری ملکوں کی کرنسی کے ڈی ویلیو ہونے کے اللہ تعالیٰ نے پھر بھی توفیق کتاب فرمائی مجموعی وصولی کے لحاظ سے پاکستان تو پہلے نمبر پہ ہوتا ہی ہے اس کے بعد جرمنی نمبر ایک ہے برطانیہ نمبر دو پہ امریکہ نمبر تین پہ کینیڈا نمبر چار پہ پانچ نمبر پہ بھارت چھٹے نمبر پر آسٹریلیا ساتویں پہ مڈل ایسٹ کی ایک جماعت ہے پھر آٹھویں پہ انڈونیشیا ہے پھر نویں نمبر پہ گانا ہے دسویں نمبر پہ پھر اس کے لیے ملک ہے فی کا صدائی کے اعتبار سے سوئٹزر لینڈ نمبر ایک ہے امریکہ نمبر دو پھر اس کے بعد یو کے پھر آسٹریلیا پھر سنگاپور پھر سویڈن بیلجیم جرمنی کینیڈا فن لینڈ افریقن ممالک میں مجموعی وصولی کے لحاظ سے نمایاں جمعاتے ہیں غانا نائجیریا کیمبیا تنزانیہ شامل ہونے والوں کی مجموعی تعداد کی طرف بھی توجہ دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس سال سترہ لاکھ سترہ ہزار اباب اس میں شامل ہوئے تحریک میں اور ایک لاکھ سترہ ہزار کا اضافہ ہوا ہے شاملین کی تعداد میں اور ان میں زیادہ اضافہ جو افریقن ممالک میں ہوا ہے وہ نائجر گیمبیا بینین بکینافاسو گھانا نائجیریا کیمرون کانگو کنشاسا لائبیریا ماریشس اور آئی وی کوسل نے قابل ذکر اضافہ کیا ہے بڑی جماعتوں میں انڈونیشیا جرمنی انڈیا اور پاکستان اور کینیڈا اور امریکہ اور ناروے اور ملیشیا کے چاولنگ شامل ہیں دفتر اول کے کھاتے بھی اللہ تعالی کے فضل سے تمام جاری ہیں جو پانچ ہزار نو سو ستائیس ہیں مالی قربانی میں پاکستان کے تین بڑے اضلاع کی جو اضلاع کی رپورٹ ہے اس میں نمبر ایک پہ روا ہے لاہور ہے نمبر دو پہ روا ہے نمبر تین پہ کراچی ہے روا کو اضلاع کی پھر اس میں شامل کیا جاتا ہے گو کا ضلع نہیں ایک شہر ہے اور زیادہ قربانی کرنے والے جو اضلاع ہیں ان میں سیالکوٹ سرگودا گجرات عمر کوٹ حیدرآباد نارووال میر پور خاص ٹوبا ٹیک سنگھ اور میرپور آزاد کشمیر وصولی کے اعتبار سے نمایاں جماعتیں اسلام آباد امارت ڈیفینس لاہور امارت ٹاؤن شپ لاہور امارت عزیز آباد کراچی پشاور امارت گلشن اقبال کراچی امارت کریم نگر فیصل آباد کوئٹہ نواب شاہ بھاول پور اور گاڑا جرمنی کی پہلی دس جماعتیں ہیں نوئس روجرمارک پینمبرگ مہتی آباد کیل فلورس ہائن کاپلنس وائن گارٹن کولون اولمبرگ اور لوکل عمارتیں ان کی دس ہیں ہیمبرگ فرینکفرٹ وائرفیلڈن گراسکیرا ڈکسن باغ وزباتن مانہائن ریڈ شل اوفن باغ اور ڈامسٹر مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی پانچ ریجن ہیں لندن بی لندن اے مڈ لینڈس نارتھ ایسٹ اور ساؤت مجموعی ادائیگی کے لحاظ سے برطانیہ کی پہلی دس بڑی جماعتیں مسجد فضل نمبر ایک پہ پھر اوسٹر پارک پھر برہنگم ساؤت، نیو مالڈن بریڈ فورٹ نارتھ اسلام آباد برہنگم ویسٹ گلاسکو جلنگم اسکنتھوپ <coughs> اور چھوٹی جماعتیں جو ہیں پانچ ہیں اسپین ویلی سوانزی نارتھ ویلس ساؤتھ فیلڈس ایڈمبرا ادائیگی کے لحاظ سے پہلی پانچ ریجنس ہیں ساؤتھ ویسٹ نیڈ لینڈس پھر اسلام آباد پھر نارتھ ایسٹ اور اسکاٹ لینڈ مجموعی وصولی کے لحاظ سے امریکہ کی جماعتیں ہیں نمبر ایک پہ اوشکوش، پھر سلیکون ویلی پھر سیاٹل پھر ڈیٹرائٹ سلور اسپرنگ سینٹرل ورجینیا جارجیا اٹلانٹا لاس اینجلسٹ سینٹرل ورجینیا لوریرو وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی لوکل عمارتیں ہیں بریمٹن وان پیس ولیج کیلگری وینکوور ویسٹن اور مساگا وصولی کے لحاظ سے کینیڈا کی پانچ قابل ذکر جماعتیں ایڈمنٹن ویسٹ پہلی عمارتیں تھیں یہ جماعتیں ہیں ایڈملٹن ویسٹ نمبر ایک پہ پھر ڈرہم ہیملٹن ساؤتھ بریڈ فورٹ اور سسکا ٹاؤن نارتھ انڈیا کی دس بڑی جماعتیں ہیں قربانی کے لحاظ سے کاتیان پنجاب حیدرآباد تلنگانہ پتھ پریم کیرالہ چنئی تامل ناڈو کالی کٹ کیرالا ہینگلورو ہنگل، کرناٹک کلکتہ بنگال پنگاڑی کیرالہ کرانور ٹاؤن کرناٹک صوبہ جات میں قربانی کے لحاظ سے انڈیا کے پہلا نمبر ہے کیرالا کا پھر کرناٹک پھر تامل ناڈو اور تلنگانہ جموں کشمیر پھر اڑیسہ پھر پنجاب پھر بنگال پھر دہلی اور مہاراشٹر مجموعی وصولی کے لحاظ سے آسٹریلیا کی دس جماعتیں ہیں کاسل ہل میلبرن بیروک اے سٹی کینبرا پز، میلبرن لانگ وارن مارزڈن پارک ایٹلیٹ ساؤتھن لوگن پیگمپٹن اور فی کاسدائی کے لحاظ سے تسمانیہ سٹی کینورا کاسل ہل ڈاربن ماسٹن پارک میلبن بیروک سڈنی سٹی پرتھ کیمپل ٹاؤن اور پیراماٹا اللہ تعالیٰ ان سب قربانی کرنے والوں کے مولانفوس میں انتہا پر کتاب ہوئے <coughs> ان شاء لوگوں کو خیال رکھتا ہے سفر کے بعد ہلاک بیان کروں تو آئندہ خود پہ الحمدللہ الحمدللہ اللہ و للہ و للہ <نستغفره> و نو میون تو کلو النؤز بلاہن شروع وہ مین سی مالین میا فلا ملو وہ میلو فلاح دشد اللہ ونشهد إِنَّ ونشد محمد اللہ انامر سانتا ولکری و لکھ تکم ودوست